ابو بکربی صحیح حد السلام حد تمہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مغرب علی شاہ علی شاہ علیہ شاہجمہ صحیح تمہان نبی صبح ابن عملہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زور سے پہلے دوڑکتیں اس کے بعد دوڑکتیں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 چار اکتیں پڑھنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ثابت ہے کہ مسجد میں پڑھتے تو چار اور گھر میں آ کے پڑھتے تو دو تو اس لیے کہا ہے حنفیہ نے چار اور دو کو ملا لیا دو زیادہ اہم ہے چار بھی پڑھ لے چار پڑھ لے وہ زیادہ اچھا اور چار اور دو ملا کے پڑھ لے یہ اور بھی اچھا ہے زیادہ نماز ہوگی کوئی حرف تو ہے نہیں یہ ہے حنفی فہاز کا کہنا تیسرا مسئلہ اس سے یہ نکل رہا ہے کہ آپ نے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 قال حدثنا هذا ححيم عن خائدع الله البلالاب الشقيق <تصفيق> قال سألتعيشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه وقاء كان يصلي في بيته قبل الظهور أربعا ثم يخلج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس عليه شاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تصبحات فيهن الวطر وكان يصلي ليلا طبيرا قائما وليلا طبيرا قاعدا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 معلوم معلوما کہ پابندی آپ اس کی نہیں کرتے تھے مغرب کے بعد جو ہے یہ دو رکعتوں کا تاشہ کہہ رہی کہ آپ مغرب کی نماز لوگوں کو پڑھاتے پھر تشریف لاتے دو رکعتیں پڑھتے اور پھر لوگوں کو نماز عابشہ کی پڑھاتے اور میرے گھر میں تشریف لاتے پھر دو رکعتیں پڑھتے اور رات کی نمازیں آپ نو رکعتیں پڑھا کرتے تھے وطر کے ساتھ یعنی اس میں وطر بھی شامل اور اسی طرح سے آپ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 اور جب فجر نکل آتی تو آپ دو رکتے پڑھتے تھے جو سنت ہے بس انشاءاللہ اور رسول اخبر صلی اللہ علیہ وسلم فی من صلات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 امام نوبی نقل کرتے ہیں کہ امام ابو یوسف اور امام محمد حنفیہ میں ان کا ایک قول یہ ہے کہ جب کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو پھر بیچ میں نہیں بیٹھے رکعت کے اندر تو ایک تو یہ بات ہوئی لیکن بہرحال تمام اور فقار کا یہ کہنا ہے چندرست ہے لیکن اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ رات کی نمازوں میں طول قراعت لمبی قرعت جو ہے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 اگر عذر ہے تب تو فرض میں بھی ہوگا واجب میں بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے عذر ہے کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن بغیر عذر کے فرض اور واجب تو جائز نہیں ہوگی بیٹھ کر پڑھنا لیکن نفل نمازوں کے اندر اجازت ہے بغیر عذر کے بھی بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا البتہ بیٹھ کر پڑھیں گے تو آدھا ثواب ہوگا کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو پورا ثواب ہوگا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 محمد ابن حادی وحرون ابن عبداللہ حجا ابن محمد قعلق اخبر عنی عثمان ابنبی صلیمان اخبر عائش اخبر نبی تو حضرت عائشة رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا یہاں تک کہ آپ بیٹھ کر بھی بیٹھ کر کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ ظاہر ہے کہ نقل و نماز ہے حد دسنی محمد کال حسن زید بن الحباب کالحدین عثمان قال حدثنی عبداللہ عروان قالت لما بدنا رسول اللہ صلی وسلم و سک الحکان اکثر اسراتی جالسم ارے ایسا ہی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بدن ذرا جاری ہو گیا تھا مطلب یہ کہ وسکلا اور وزنی ہو گیا تھا جو, جو جوانی میں جیسا ہوتا ہے کہ بدن چست اور بیلنس میں رہتا ہے تو پڑھا پر جب آ گیا وہ بدن میں وہ پھر بباز نہیں رہتی تو پھر آپ اکثر بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے اس سے براد وہی رات کی نماز ہے حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالكا من السهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب ابن أبي وداع الساميق عن حفصة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في صبحة قائدا حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في صبحة قائدا وكان يقرأ بالصورة فيرتلها تكون أطول من أطول, من من أطول منها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 واحد ایک سال پہلے یا دو سال پہلے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 یہ حاصل ہوا۔ وہ حدیثنا یحیی قال قرأت على مالك ابن ان ابن شهاب عن أنور عن أولوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعات يطير منها بواحدة وإذا فرغ منها استدعى شقه الأيمن حتى يأتي المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين یہاں تک <تصفح> تو ہو گیا۔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 اور آگے کہیں تیرہ آنے والی آگے کی حدیثوں میں ایک تو یہ مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وطر جو ہے یہ ترومینہ واہ رتین اس میں اس کا ترجمان یہی ہوگا کہ ایک رکت سے آج وتر کر لیا کرتے تھے تو ایک بات یہ ہوئی کہ ایک رکت کی وتر ہے یہ دو مسئلے ہیں جہاں تک پہلے مسئلے کا تعلق ہے اس میں تو یہ ہے کہ, کہ کہیں تو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 قدر کی سنتوں کے ہو گئی اس طرح سے یہ مسئلہ جمع ہو جاتا ہے جہاں تک مسئلہ ہے وطر کا وہ انشاءاللہ کہ اللہ وطر ایک رکعت ہے یتی نقتیں اس کو آگے بتلاؤں گا کہ سب حدیثیں سامنے آ جائیں تو پھر مسئلہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في فيما بين أن يفرغ من صلاة الإعشاء وهي التي يدعو الناس على قمع إلى الفجر 11 ركتا يسلم بين كل ركتين ويوطر بواحدة فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فرقع ركتين خفيفتين ثم استجع على شقه الأيمن حتى يعطيه المؤذن للإقامة عائشہ رضی اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز جس کو لوگ اس زمانے میں آتما کہا کرتے تھے اور صدر تک اس بیچ میں آپ جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے گیارہ رگت ہے اور سلام پھیرا کرتے تھے ہر دو رکعت کے بیچ میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کہا کہتے ہیں کہ آٹھ کی آٹھ رکتیں بھی ایک سلام سے ہو سکتی ہے لیکن اس سے اچھا یہ ہے کہ چار چار پہ سلام پھیرے اور زیادہ اچھا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر دو رکت پہ سلام پھیرے یہاں یہ یہی بات ہے کہ آپ ہر دو رکت میں سلام پھیر پھیرا کرتے کیونکہ نسل نماز میں گنجائش زیادہ رکھی گئی ہے تو ہر دو رکت میں آپ سلام پھیرتے تھے اور ایک رکت کے ساتھ وطر کرتے پھر جب مستن جو ہے وہ خاموش ہو جاتے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 تھوڑی دیر لیٹ جانا جس سے کہ رات بھر کی لمبی نماز سے جو طبیعت میں تھکن پیدا ہو گئی ہے تو پھر سے ذرا سا طبیعت تازہ ہو جائے تو فرق نماز جو ہے تادگی کے ساتھ پڑھی جائے یہ تھی صورت تو آپ دائیں کروٹ پر پھر لیٹ جاتے تھے یہاں تک کہ معذم اقامہ تکبیر کہنے کے واسطے آتے تو پھر آپ نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے قال حدثنا عبد قال حد اب کالا حدیثہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز تیرہ وقت میں پڑھا کرتے قلعے میں گیارہ کا لفظ آیا اور یہاں تیرہ اور اس, اس میں پانچ رکتوں کی ویتر پڑا کرتے تھے اور اس میں نہیں بیٹھتے تھے مگر یہ کہ بالکل آخر میں آپ بیٹھتے تھے پانچ رکتوں کی میں جو سورت تو یہ ایک حدیث ہے جس میں معلوم ہوا کہ پانچ رکتیں ویتر کی پہ کر بیٹھ کر پھر آپ سلام تھے رہا آپ نے یہ ایک دوسری حدیث آ گئی حسنا سم ابی حبیب ان رََََََََََ الن عائش اخبرت النّ رسول اللہ صلاحم قان صى صلاحت برقعت الفجريں طائشہ رسول اللہ صلاحت تيرہ ركتيں پڑا كرتے تھے فجر کی دو ركطتوں کے ساتھ معلوم ہوا کہ یہ جو ہے تيرہ رکعتیں جو شمار ہو رہی ہیں وہ فجر کی دو ركتوں کے ساتھ جيسے میں نے پہلے عرض کیا تھا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 اور یہ کہ رمضان کی نماز کے بارے میں پوچھا تھا سوال کرنے والے نے کائسہ نے کہا کہ رمضان اور غیر رمضانوں میں آپ گیارہ رقتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے پڑتے بمہ ویتر کے مطلب یہ ہوا یہ ہے وہ حدیث جس کو وہ لوگ کوٹ کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تراوی کی نماز آٹھ رکھتے ہیں یہی ایک حدیث ہے حالانکہ اس میں غور کیا جائے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 تو لہٰذا دو سلاموں سے پڑھا جائے یہ ان کا کہنا ہے دوسرے بات حضرات نے کہا کہ بھائی سنت جب ایک, ایک رکعت فطر کی تو بس ایک رکعت پڑھ لیں گے دو پڑھو گے نہ پڑھو یہ بات جو ہے شرافی کے مسلط کے مطابق نہیں ہے دو رکتیں سنت ہوں گی پھر ایک رکعت فطر ہوگی دو سلاموں سے وہ تین رکعت پڑھنا چاہتے ہیں حالانکہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب تین رکعتیں ہی ہوں گی بطر کی ایک سلام سے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 وہ دوسری صنعت و حدسنی بن بصر الحریری قال قالحدنا معاویہ یعنی ابن سلام ان بن ابی کثیر قال اخبر نی ابو سلم انسال عائشہ انصلاط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصری غیر ان فی حدیثی اماطات کا قائما یوتر ہن اس میں یہ ہے کہ عائشہ کی روایت میں کہ نو رگتیں پڑھیں کھڑے ہو کر کے وطر ان میں کی وتر تھی تو آٹھ رکعت نے تعجب کی اور ایک رگت وطرکی ہو گئی تو یہاں تو صاف واضح ہے کہ ایک رکعت ہے بھی کہتے ہیں کہ میں آئس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور میں نے کہا ام جان مجھے بتلائیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں ام جان اس لیے کہ ازواج متحرات ام المنینین ہیں قرآن شریف نے ان کو مسلمانوں کی ماں کہا ہے نبی اولاب المنین امرنفسین ام ہاتھوں تو اس واسطے سورہ سبھا کے اندر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 ابن دسن قال حدثنا ابی قالحسنا حنزلہ نیل القاسم ابن محمد قائص میں تو عائشہ تقول قانس اللہ صلاحیل عشرہ رکھاتین الفظری فتح کا سراسا فتح کا سراس و عاشرہ رکھاتین تو یہ قاسم ابن محمد کی روایت سے انہوں نے کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عا سے پوچھا کہا پوچ, سم, سنا میں نے ان کو فرماتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز دس رکعتیں ہوتی تھی اور ایک سجدے کی کا بھیر یعنی ایک سجدے مراد ایک رکت بتر تو یہاں میں نے کہا کہ صاف یہ بات باتیں سے اس کو بتر بنا دیتے تھے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 ان ابی شاخ انیل اسود ان عائش قارت قان رسول اللہ, صلی اللہ وسلم حتیہ آخر وسلاتی الفطر اس میں وہ بات آ میں نے جو عرض کیا تھا کہ حضرت رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی آخری نماز وطر ہوا کرتی تھی اور جو وہاں گزر چکا ہے کہ آپ نے دو رکتیں پڑھی اس کے بعد تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ کی عالف شریفہ تو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 تو پھر آپ اٹھ جاتے اور نمازیں شروع کرتے مطلب یہ ہے کہ آدھی رات کے بعد آپ کا یہ امن نمازوں کا شروع ہوتا تھا حد ابو بکر بن ابن سعید بن علی وبنو ابی عمر قال ابو بکر حد سفیان ابن ابی نذران نبی سلمان عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلاح رکری فین کنت مستقدہ حد دسنی استطاع لذپت عائشہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی دو رگت پڑھا کرتے تھے تو اگر میں جاگتی بھی ہوتی تھی تو آپ مجھ سے بات کرتے تھے اور ورنہ تو آپ ویسے ہی لیٹ جاتے تھوڑی دیر فجر کی سنت پڑھتی کہیں تو یہ آیا کہ آپ وطر پڑھ کر کے لیٹتے تھے اور یہاں تک کہ محسدین آ کر بتا آپ کو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 اور اگر نہیں لیٹنا ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ حضرت عائشہ کہہ رہی کہ اگر میں جاگتی ہوتی تو مجھ سے بات کر لیا کرتے تو یہ بھی ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ وسلم من اوتر کال قومی عائشہ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 جیسا کہ آگے بھی شاید حدیث آئے گی کہ آپ تو سورہ مزمل کے مطابق کبھی رات کا زیادہ حصہ نماز میں گزارتے کبھی آدھا حصہ گزارتے کبھی آدھے سے کم گزارتے آپ کا تو یہ تھا اس لیے کہ وہ طاقت و قوت جو اللہ نے نبی کو دی ہے جو ہمت وہ غیروں میں کہاں اس لیے آپ کی بات تو الگ ہے عائشہ کو بھی طرف پڑھنے کے وقت میں اٹھا دیا کرتے کہ بھائی بیطرف پڑھ لو اور پھر لیٹ جاؤ اللہ عالم حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ونصر ابن عالي وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان ابن عيينا عن أبي عن أبي النظر عن أبي سلم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى لك الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا استجع باتش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 حارون بن وہ حدنی ہارون ابن سعید اخبر عن عن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کانا فإذا وسلم اپنی رات کی نماز پڑھا کرتے تھے اس حالت میں تو یہ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 حدثنا يحيى يحيى قال حدسنا کالا اکبر نا سفیان ابن وسمو واقع دوسری حدو مسروق عن کالا قالت من کل امان مسلمان اوتر رسول اللہ علیہ وسلم السحر آجے اور ایک اور حدیث ہے ملا کر مطلب بتلاتا ہوں حضسن ابو بکر ابی صحیح اب ظہیر ابن الحرب کالا حضدن وقیان ان ابی حسین وصاب المسرو ان, ان عائشہ قالت من اوتر رسول اللہ, اللہ من تو حضرت رضی اللہ عنہ یہ فرما رہی ہے دونوں ہیں دونوں حدیثیں حضرت عائشۂ ہی کی ہیں پہلی حدیث کے اندر اتنے الفاظ وضاحت کے ساتھ نہیں جتنے دوسری میں ہیں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 سنا جب ائے اور ہم پہنچے عائشہ کے پاس اب اگے میں عبارت پڑھتا ہوں فنتلقنا الى عائشہ فاستاذننا عليها فاذنت لنا فدخلنا عليها فقالت حكيم عارفته فقال نعم فقالت ممات قال صادق بن هشام قال من هشام قال ابن عامر فترحمت عليه وقالت خيرا قال فتاذ وكان اصيب اصيب يوم احد يوم احد فقلت يا ام المؤمنين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 جن کا ذکر آیا کہ انہوں نے ایک کہا میں نہیں جاتا تھا طائشہ کے پاس تو انہوں نے پہچان لیا طائشہ نے کیا حکیم ہے فارفت ان کو پہچان لیا تھا انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ ہاں تو پھر طائشہ نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے تو حکیم ابن افلا نے کہا کہ سعد ابن احسان ہے طائشہ نے کہا کہ کون حشان تو انہوں نے کہا کہ ابن عام تو انہوں نے بڑی مہربانی کی ان کے ساتھ اور کہا کہ خیرن جیسے ہوتا ہے نا عالن وسالن خیرن بہت اچھا کیا آگ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 تو آپ نے فرمایا تھا ایسا نہیں کہ نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تو تھے جو کچھ تم قرآن میں پڑھتے ہو وہی آپ کا معاملہ تھا وہی آپ کا طریقہ زندگی تھا تو یہ نہیں کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا اور نبی کا عمل کچھ اور کہہ رہا ہے یہ بات نہیں تھی اس لیے قرآن پاک کا جو پڑھنے والا اور سمجھنے والا ہوگا اس کو سمجھنا چاہیے کہ عین مین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہی تھی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 رکت کے ذریعے سے وطر بنا دے اب اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وطر ایک ہی رکت کی ہوئی اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ جب ایک رکت بڑھے گی تو وطر بن جائے گی اس کے معنی یہ نہیں کہ ایک رکت مستقل الگ سے پڑھی جائے ایک سلام کے سلام کے ساتھ بلکہ یہ کہ دو رکتوں کے ساتھ ایک رکت اور جوڑ دو گے وہ تین رکت بن کر کے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 حدر ابن حرب ابن مسن کالا صلی اللہ علیہ وسلم آخر تو ایک مضمون تو یہ ہوا تعداد جو ہے وہ قیام اللیل کی اور یہ کہ دو دو الگتیں پڑھی جائیں اور خود بخود اس میں یہ بات آ گئی کہ آخر میں وطر لیکن اس حدیث میں آپ نے صاف فرمایا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 فقال رسول اللہ علیہ وسلم من مسنا مسنا فإن ان يصبح سجد کال رسمنس بہ سجدر کال اب بکر فرت لہ صحال ابن عبد ابن عمر یہ بھی ابن عمر کی روایت ہے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 قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مسنى مسنى ويرتر بركات قال قلت اني لست عن هذا اسألك قال انك لـ IDM ألا تدعني استقرئ لك الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مسنى مسنى ويرتر بركات ويرتر بركات قبل الغداة كأن الأزان بأذنيه قال خلف أرأيت ركتين قبل الغداة ولم يذكر السلاة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 حدثنا محمد بن مسن قال حدثنا محمد بن ابن قال حدثنا شعب قال سمیت عقبہ ابن خرائس قال سمیت ابن عمر يحدث و حدیث ان رسول اللہ اسل وسلم قال اصلاۃ اللہ مسنا وسنا فیضال عید ان صبح سبھا فعتی فقیل علی ابن امر معامنا مسنا کال امت سلیم فی کتیں یہ بن ابن عمری کی روایت ہے اور اقوا ابن حرع راضی ہیں کہ رسول انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز مسنا مسنہ ہے جس کا معنی میں نے اوپر بھی کی ہے کہ دو دو رکعتیں اس نے ان سے مسنہ و وسول و صوبا قرآن شریف کے الفاظ میں بھی آیا لفظ سو جب تمہیں تو دیکھے کہ اب صبح ہونے جا رہی ہے تو پھر ایک رکعت سے وطر بنا دیں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 حدثنا ابو بكر بن ابي صيب قال حدثنا حس و ابو معاويه الاماس نبي جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ان لا يقوم من آخر الليل فليوتر اظله ومن طمع ان يقوم آخره فليوتر آخر الليل فان صلاه الاخر الليل مشهوده وذلك افضل وقال ابو معاويه محضوره جابر رضي الله عنه روایت ہے کہ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 وحدثنا عثمان ابن ابو شیب قال حدثنا جریراً نبی صفیاناً جابر قال سمیت النبی صلی الله علیہ وسلم یقول ان في اللیلی لساعتاً لا يوافقها رجل مسلم یسأل اللہ خیراً من عمر الدنیا والآخرة الا اعطاہو ایہو و ذالک کل لیلت جابر رضی اللہ عنہ اس روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ کوئی مسلمان جب اس کے موافق ہو جائے یعنی وہ گھڑی اس کو مل جائے وہ ٹائم مل جائے وہ جو متعین ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی سے دنیا اور آخرت کی جو بھی بھلائی مانگے گا اللہ اس کو عطا فرمائیں گے اور یہ بات جو ہے ہر رات کے اندر ہوتی ہے یعنی کوئی ایک یہ نہیں ہے کہ سال میں ایک دو راتیں ہیں بلکہ ہر رات میں ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے تو اور اس میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ آدھی رات کے بعد بعض کہتے آخر کی تہائی رات میں یہ وہ گھڑی کسی نہ کسی وقت آتی ہے لہذا اس وقت کے اندر اگر جاگے گا تو وہ بس اس کو خود بخود مل جائے گا حد دسنابن قالقرات ولا ملک نبن صیابن نبی عبد اللہ وعن سلمت بن عبد الرحمن وعن رسول ربنا كل من له ومن ومن رسول ہر رات آسمان دنیا کی طرف اترتے ہیں جس وقت کے آخر کی تہائی حصہ رات کا باقی رہ جاتا ہے تو پھر فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں اور کون ہے جو مجھ سے کچھ سوال کرے میں اس کو عطا کروں اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے میں اس کی مغفرت کر دوں تو یہ ہر رات کے آخیر تہائر میں اے صورت ہوتی ہے جہاں تک اللہ تبارک و تعالی کے نازل ہونے کا ہے تو اس کے دو معنی ہوں گے ایک تو یہ کہ جو لفظ ہیں اترنا اس کا ترجمہ ہے ہم یہی ترجمہ کر رہے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم ایک تو یہ ہوئی کیونکہ الفاظ جس طرح آئے ہیں اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے یقین کرنا ضروری ہے اس میں کسی طرح کی رد و بدل کرنے کی ضرورت نہیں حقیقت ہم کو معلوم نہیں ہے بس ایک تو یہ صورت اور دوسرا یہ کہ اس میں یوں کہیے کہ اس کا مطلب بتلایا جائے تعویل کر کے کہ یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ آسمان دنیا کی طرف خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہونا یہ اس طرح فرمایا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل ہوتے ہیں ورنہ اللہ کے نازل ہونے کے کی کیا مانے یہ, یہ معنی اور مطلب وہ ہیں جو ان متقلمین نے بتلا ہے کہ جن کے سامنے یہ ہے کہ اللہ کا اترنا اللہ کا چڑھنا اللہ کا جانا اللہ کا آنا اس, اس معنی میں یہ اشکال ہوتے ہیں کہ کیا اللہ کا جسم ہے اللہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں اس میں چونکہ اشکال پیش آتے ہیں اس لیے متقلمین جو ہیں انہوں نے یہ تعویل کی ہے کہ مراد اس سے اللہ کی رحمت ہے فیقول انل ملکو انل ملکو منزل لدی یت افاب الدی یس النیفا تیہ منزل اللہ الفجر پہلی روایت میں تو آئی بات کہ جب آخیر کی رات کا آخری تہائی سب باقی رہ جائے اور اس حدیث کے اندر یہ ہے ابو حرد کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ اللہ آسمان دنیا پر ہر رات میں اترتے ہیں جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو ون تھرڈ رات گزرنے کے بعد ہی ہوتا اس میں اور زیادہ گنجائش نکل آئی اور پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں میں بادشاہ ہوں میں بادشاہ ہوں انل ملک ہوں انل ملک ہوں کون ہے جو مجھ سے جو بھی مجھ سے دعا مانگے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا جو بھی مجھ سے کچھ سوال کرے گا میں اس کو عطا کروں گا جو بھی مجھ سے مغفرت چاہے گا میں اس کو بخشوں گا ان ملک انن ملک کے مانا یہی ہے کہ کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا میں با اختیار ہوں ساری بادشاہ ساری حکومت میری ہے اس لیے میں جس کو جو, جو مجھ سے مانگے گا میں ضرور دوں گا اور یہ مسلسل جاری رہتا ہے یہ سلسلہ یہاں تک کہ فجر جو ہے وہ ہو جائے تو اس حدیث کے معنی ہو گئے کہ دو تہائی رات اور پہلی حدیث کے مطلب آخر کے تہائی رات میں ایسا ہوتا ہے حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا اب المغیر قال حدثنا کالحد قال, قال حدثنا ابو سلمت ابن عبدالرحمن البی علیہ کال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مدا صتر اللہ او الصح یَ اللہ تبارک وطالیہ علسمۂ دنیا فقر حل انصاء یوتا حلمندا لہو حلم مصطف الحطاً فجر الصب یہ ابو کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدھی رات گزر جاتی ہے یا دو تہائی گزر جائے تو اللہ تعالی تبارک و تعالیٰ دنیا کی طرف اترتے تو اس میں آدھی یا دو کا ہے اس ہوا کہ گنجائش ہے ایک تہائی رات کے بعد صحیح اصل میں اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں تو اس واضح سے جس وقت بھی بندے کو موقع ملے ایک تہائی رات گزر جانے کے بعد وہ اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوگا اگر وہ اپنا وقت کچھ عبادت میں لگاتا ہے تو آسمان دنیا کی طرف اترتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی ہے مانگنے والا کہ اس کو دیا جائے کوئی ہے دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول ہو کوئی ہے مفلت چاہنے والا کو اس کی بخشش کی جائے یہاں تک کہ فجر نکل آئے صبح ہو جائے حدثنی حجاد ابن قال حدثنا مہادر ابو المورع موره قال حدثنا سعد بن سعيد قال اخبرني ابن مرجانه قال سميت ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى في السماء الدنيا لشطر الليل وسلوس الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجب له فاستجيب له او يسالني فاتيه ثم يقول من يقرض غير عذيم ولا ظلوم قال مسلم بن سعید ابن مرجانه هو سعيد بن عبد الله ومرجانه امه <تصفح> تو اس میں بھی یہ ہوا کہ ابو رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی آسمان دنیا کی طرف آدھی رات گزرنے پر یہ آخر کی تہائی رات میں اترتے ہیں اور فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو دوں پھر فرماتے ہیں کون ہے جو قرضہ دے ایسی چیز بغیر ایسی چیز کا جو اس کے پاس یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے بلکہ ہے موجود اور کسی طرح کے ظلم اور زیادتی کیے بغیر کون ہے جو قرضہ دے مطلب کیا ہے قرضہ دینے کا اللہ کے راستے میں خرچ کرے معلوم ہوا کہ آخر رات میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے تو اللہ کی رات میں کوئی خرچ کرنے والا ایک ایسی چیز کا جو اس کے پاس موجود ہے اور کسی پر ظلم و زیادتی بھی نہ کرے تو ایسی حالت میں کوئی دینے والا ہے تو اللہ کو اس کا دینا بہت پسند ہے مطلب یہ ہے کہ یہ عمل اللہ کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلا دینا چاہتے ہیں حدسنا اقال اقرات ابنی عبد ان رسول اللہ, اللہ قال من قام رمضان ایمان احتسابن وہ فر من ضمبی قیام الہل کی بات آ رہی ہے تو اب رمضان کے قیام کی بات ہے تو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان میں قیام کرے ایمان کے ساتھ اور احتسابن احتساب کا مطلب یہ کہ اپنی جانچ اور پرتال کرتے ہوئے اپنے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے ہوئے یہ ہے مطلب احتساب کا وہ فر من بھی تو جو اس کے گناہ پیچھے گزر چکے ہیں اللہ تعالی اس کے اس کو معاف فرمائیں گے تو رمضان کی راتوں میں قیام جو ہے اس کا یہ اجر ہے جبکہ ایمان اور اپنی جانچ پڑتال کے ساتھ ہو یعنی مطلب اپنے اعمال کی درستی کی نیت سے کہ جب کہ بھائی میرے اندر کتنے گناہ ہے مجھے یہ ٹھیک کرنا ہے مجھے یہ ٹھیک کرنا ہے اس نیت اور ارادے سے جب راتوں کو میں قیام کرے گا رمضان میں اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے تو یہ جو تراویح ہے ظاہر قیام رمضان ہی میں اس کا شمار ہوتا ہے تو اس لیے ایمان کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ کہ مجھے اپنے گناہ بخشوانے ہیں اور اپنی اصلاح کرنی ہے تو اس کے پچھلے گنا معاف ہوتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا کام ہلکا کرنے کی جگہ بھی ہے میری okay. بسم اللہ ثم وی فکل تو عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل قلت بلى قالت فإن الله عز وجل اخترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا وأنسك الله خاتمتها إثنين عشر شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطبعا بعد فريضة قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وطر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كنا نعد له سباته وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتثوق ويتوبع ويصلي تسعراتات لا يجلس فيها إلا في السامنة فيسر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيسلي التاسع ثم يقعد فیسکل اللہ و احمد اوہ سم وسلم تسلیمن یوسما سمیو سلی رقات بادم علیم وقاعدم فطل کا اہدا اشرۃ رقۃن فلم اس نبی الله صلی اللہ علیہ وسلم و اقضہ اللہ اوطر بسبعین و ثناء فرقل فطل کا تسن یابن وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها وكان إذا غلمه نوم أو, نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار سنتي عشر تركة ولا آلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلا إلى الصبح ولا, شهرا ولا صام شهرا كاملا غير رمضانا قالفن تلق البن عباس انفہدستو حدیثت لو کن تو اقربوہا او اط خلا علیہ العطی تو حا حاف کال قلط الطلاء تو فرولی ماہدستہ تو مضمون یہ حدیث لمبی تھی عادی حدیث پچھلے ہفتے ہو گئی تھی اور مضمون تو مقصد تو یہ اس حدیث کے لانے کا اس باب میں یہ ترقی اور قیام العل کا مسئلہ ہے لیکن حدیث جو لائیں اس میں اور بھی چیزیں آ گئی ہیں جن میں سے ایک حضرت آئس رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ آئے تو جو سائل ہیں اسلام ابن سعد تو ایک سوال یہ کیا تھا کہ آپ کے کی اخلاق کیا ہیں تو عائشہ نے فرمایا تھا کہ قرآن شریف نہیں پڑھتے جو قرآن شریف ہو گئے آپ کے اخلاق ہے اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اب کھڑا یہاں سے اٹھ جاؤں اور میں کسی سے بھی کوئی چیز نہیں پوچھوں یہاں تک کہ میرے انتقال ہو جائے مطلب یہ کہ مجھے ایک ایسی بات معلوم ہو گئی کہ اب اس کے بعد کسی چیز کی پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں رہی تو اس بات سے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی میں نے یہ نیت کی کہ میں اب کسی سے نہیں پوچھوں کچھ بھی جب یہ بات میں معلوم ہو گئی کہ قرآن شریف آپ کیا خلاف ہے اب قرآن شریف میں غور و فکر کرنے کے واسطے زندگی چاہیے تو اب مجھے اب کسی اور چیز کا سوال کے فرصتی کہاں رہے گی بس میں قرآن شریف میں لگ جاتا ہوں اس لیے یہ تھا ان کا ذہن ہے لیکن کہتے ہیں کہ پھر میرے مجھے خیال آیا بھائی جو چیز پوچھنے کو آئے تھے وہ ابھی رہی گئی یہ مطلب ہے سب میں بتا دی فکول میں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام جو قیام اللیل رات کی نماز کے بارے میں مجھے بتلائی ہے تو آپ ہی خوب جواب دیا فرمایا کہ کیا تم المزمل نہیں پڑھتے سور مزمل تو میں نے کہا کیوں نہیں تو نے فرمایا کہ اللہ اعظہ نے اس سورت کی ابتدا میں تو قیام اللیل کو فرض کیا تھا یا او المزمل اور چادر کے لپیٹنے والے رات کو کھڑے رہا کرو تو یہ حکم ہوا تو فرض ہو گیا تو شروع صورت میں تو اللہ نے قیام اللہ کو فرض کیا تھا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایک سال تک رات کے اکثر حصے میں یا آدھی رات جیسا کہ اس میں ہے اور انہوں نے قیام کیا اور اللہ نے اس سورت کے آخر حصہ جو ہے اس کو بارہ مہینے تک آسمان میں روکے کے رکھا دو حصے ہیں نا سورہ المزمل کے ایک رکو پہلے ہے ایک دو رقو ہیں تو ایک حصہ پہلے جو ہے وہ پہلے اترا جس میں فرض ہو گیا قیام العل اور پھر دوسرا حصہ جو ہے وہ بعد میں اترا یہ تائشہ کہہ رہی ہیں تو اس کے آخر حصے کو سورہ مزمل کے اللہ نے بارہ مہینے تک آسمان میں روکے رکھا یہاں تک کہ اللہ نے اس, کے اس سورت کے آخر میں آسانی کو اتار دیا فسام قیام الطوان میں یہ سنا کہ رب کے عالم ان کے تقوم ادنا سلوس وسول وتحماََ اللہ علیم اللہ تو صو فتح علیکم فقر السلام القرآن یہ بات آئی کہ تم جو ہے تمہارے ساتھ لوگ صحابہ آدھی رات یا اس سے زیادہ کھڑے رہتے تھے اب وہ اس میں مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ بھئی ہم آدھی رات کھڑے ہوئے آدھی سے زیادہ کھڑے ہوئے سروس اللہ سروس نس جو سور مزمل کے شروع میں تھا اب ہم اس مقصد کو پورا کر سکیں گے نہیں کر سکیں کہ جو اللہ نے ہم کو حکم دیا تھا سورہ مزمل کے شروع میں چونکہ فرض ہے تو فرض کے ادا کرنے میں یہ فکر تھی کہ فرض ادا ہو گیا یا نہیں ہوا یعنی جتنی قیام ہم کو کرنا تھا اتنا ہوا کہ نہیں ہوا یہ فکر تھی اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں اس دوسرے حصے میں اللہ نے کو معلوم ہے کہ تم کھڑے ہوتے تھے آدھی دو تہائی رات ایک تہائی رات اور تم اس کو شمار نہیں کر سکتے تھے تو اللہ نے بانی فرمائی فتح علیکم اب کیا ہے فخر و مات اس طرح میرا جتنا آسان ہو جتنا تم سے ہو سکے اتنا قرآن سے پڑھ لیا کرو یہ ہے وہ آسانی تو یہاں تک کہ اللہ نے اس سورت کے آخر میں آسانی کو اتارا اب قیام الہل کیا ہے وہ فرض ہو جانے کے بعد جو پہلے فرض تھی اب یہ تتوع ہو گئی یعنی نفل بن گئی یہ ہے ایک مسئلہ کیونکہ اس میں علماء میں یہ اختلاف رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آج جب تک دنیا میں رہے قیام اللیل اور تحجد جو ہے وہ فرض رہی یا یہ کہ ساری امت کے سلسلے ساری امت کے حق میں تو نفل بتاتے ہیں لیکن آپ کے حق میں کیا ہے بعض کی رائے یہی ہے کہ آپ کے حق میں بھی وہ نفل ہی بن گئی تھی جیسا غلط عائشہ اس حدیث میں کہہ رہی ہیں بعض کی رائے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحدد فرضی رہے امت کے حق میں نفل بن گئے بعض کی رائے یہ ہے اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں نے ارج کیا کہ ام المؤمنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں بھی فرمائیے کہ آپ وطر کس طرح کیسے پڑتے تھے تو طایخہ نے فرمایا کہ ہم آپ کے لیے مسواس اور تہور کا مطلب یہ ہے کہ وضو کا پانی یہ سب تیار کر کے رکھا کرتے تھے اللہ سبحانہ وہ تعالیٰ رات کے جس حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانا چاہتے تو آپ اٹھتے تو اٹھ کر کے آپ مسواس کرتے وضو فرماتے اور نو رکتیں پڑھا کرتے تھے جس میں آپ جو ہیں آٹھ رکت آٹھ رکت ہی کے اندر آپ بیٹھتے تھے بیچ میں نہیں بیٹھتے تھے اور اس میں آٹھویں رکت کے اندر بیٹھ کر ذکر فرماتے حمد کرتے دعا کرتے جیسا کہ مطلب یہ کہ تحیات وغیرہ یہ ساری چیزیں پھر آپ اٹھ جاتے سلام نہیں پھیرتے پھر آپ کھڑے ہو کر کے نویں رکت پڑھتے پھر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر اور حمد اور دعا پڑھ گئے اور پھر آپ سلام کرتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ بطر کی نو رکعتیں بھی ہوئی ہیں یہی محدثین کر علماء کا کہنا ہے کہ بطر کی رکعتوں کی تعداد جو ہے بڑی اس میں بہت مختلف ہے حدیثوں کے اندر تین بھی ہے ایک بھی ہے پانچ بھی ہے سات بھی ہے نو بھی ہے تو یہ وطر کی رکعتیں مختلف آ رہی ہیں حدیث کے اندر تو پھر آپ سلام پھیرتے تھے نویں رکعت میں اور ہم کو اس سلام کی آواز آتی تھی سنا کر آپ اس طرح سے سلام پھیرتے تھے کہ ہم کو بھی سنائی دے پھر آپ سلام پڑھ لینے کے بعد پھر دو رکعتیں پڑھتے تھے بیٹھ کر کے یہ نفل رہی ہوں گی اس طرح سے گیارہ رکعتیں ہو گئیں بیٹا پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہو گئی اور آپ کا گوشت اس میں جسم پہ بڑھ گیا جیسا کہ بڑھاپے میں ہو جاتا ہے تو پھر آپ سات رکعتیں پڑھتے تھے اور دو رکعتوں کے اندر ویسے ہی کرتے تھے جیسے آپ پہلے فرماتے تھے یعنی بیٹھ کر پڑھتے تھے تو یہ نو ہو گئی ہیں بیٹا تو یہ وطر کے بارے میں اب میں نے جیسے عرض کیا کہ جب وطر کی رکعتوں میں روایتیں مختلف ہیں اس کو تو سب مان لے ہنفیاں ہوں کہ شبافے ہوں کہ نابلہ ہوں کہ کوئی بھی ہوں بھئی ہاں روایتیں مختلف ہیں شباسے نے یہ کہا کہ اصل وطر جو ہے وہ تو ایک رکعت ہے بس لہٰذا مگر دو رکتیں اس سے پہلے نفل ہیں نفل پڑھ کر ہی وطر پڑھی جائے گی یہ ہے شباسے کا کہنا اور دو سلام سے انفیہ کہتے ہیں کہ تم کیونکہ ایک حدیث کے اندر اس کو مغرب کی نماز کو وترم نہار کہا گیا اور مغرب کی نماز تین رکتیں ہیں لہٰذا ہم تین رکت والی حدیث کو لے لیں گے باقی کو چھوڑ دیں گے یہ نافیہ کا کہنا ہوا یہ ہے اصل مسئلہ اس کے بعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ کو یہ بات پسند تھی کہ اس پر مداوت کریں مداوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اس کو اس پر عمل کرتے ہیں یعنی کہ ایک دن پڑھیں کچھ دن چھوڑ دی پھر کچھ دن پڑھ لیا کچھ دن چھوڑ دیا یہ آپ کا انداز نہیں تھا جب کوئی نماز شروع کرتے بس آپ اس کو ضرور پڑھا کرتے تھے اور جب یہاں تک کہ جب ایسا ہوتا کہ آپ پر نیند کا غلبہ ہوتا یا کوئی تکلیف ہوتی درد ہوتا اور جس کی وجہ سے آپ رات کی نماز نہ پڑھ سکتے تو یہ اس وقت بھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ بس چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی بلکہ یہ کہ آپ دن کے اندر پھر بارہ رہتے پڑھا کرتے تھے تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اگرچہ نوافل ہی ہوں لیکن نوافل کی بھی پابندی کرنا بہت اچھی بات ہے جو بھی ایک نفل لے لیا جائے اور اگر وہ چھوٹ جائے اپنے موقع پر تو سنت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگرچہ وہ فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے اس کا پڑھنا دوبارہ لیکن یہ کہ تاکہ وظیفہ پورا ہو جائے اپنے عمل جو ہے اس وہ برقرار رہے تو دوسرے وقت میں اس کی قضا کر لی جائے اگرچہ نوافل کی قضا نہیں ہے مگر یہ ایک وظیفے کے طور پر اگر چلتا چل رہے تو اس میں برکت اور خیر ہے اس لیے آپ دن میں پڑھ لیا کرتے تھے اگر رات میں نہیں پڑھا گیا اور تعشہ کہتی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے نہیں معلوم کہ کبھی آپ نے قرآن شریف پورا کا پورا ایک رات میں پڑھا ہو یہ مطلب آپ نے پڑھائی نہیں اور اسی طرح سے پوری رات صبح تک آپ نے نماز پڑھی ہو مجھے اس کا کوئی علم نہیں میں نے نہیں کبھی دیکھا آپ کو ایسا اور نہ آپ نے پورے مہینے روزہ رکھے سوائے رمضان کے یہ بھی نہیں بات یہ تو بہت زیادہ روزہ رکھے جیسا کہ شاہبان کے بارے میں ہے لیکن یہ کہ پورے مہینے روزے رکھے ہوں ایسا بھی نہیں ہوا اس کے بعد یہ راضی کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنما کے پاس میں واپس گیا کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا نا کہ جب عرت عائشہ کے پاس سے تم پوچھ پاس کیا ہو تو میرے پاس ضرور آنا مجھے بتانا کیا انہوں نے کہا تو میں نے ان سے حضرت عائشہ کی پوری حدیث ان کو سنائی تو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ نے سچ فرمایا ہے اور میں اگر ان کے قریب ہو جاتا اور انہوں نے کوشام ابن سعد یہ بات کہی تو بہرحال اس پوری لمبی چوڑی حدیث سے جہاں اور کام کی باتیں معلوم ہوئی جو اس باب سے متعلق جو چیز ہے وہ وطر کا مسئلہ ہے وہ سامنے آیا حدثنا ابو حدسنا ابو بکر ابنوبی صیب کالحدسنا محمد ابن بصر قالہ حد دسنا سعید بن عبی عروبا قال عروب قالح دسنا خطاط انصلار اوفا انصاط ابن قال ان تلخ البدال ابن عباس فسالت عن نر وطر الحديث صاق الحطیطی و کالت قالت من حشام کل ابن عامر قالت نیم المران عامر یوم احدین اس میں وہی سعد ابنشام جن کی وہ لمبی چوڑی حدیث آئی ہے اس میں تھوڑا فرق اس دوسری صنعت سے ہے اس کو بتلا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں عبداللہ ابن عباس کے پاس گیا اور میں نے وطر کے بارے میں سوال کیا باقی پورا قصہ حدیث کا جو ابھی آئی ہے وہ انہوں نے اس صنعت سے بھی بیان کیا اور اس میں مگر اس میں یہ ہے کہ عائشہ نے جب پوچھا کون ہشام تو وہ میں نے کہا کہ میں ابن حشام شام ابن عامر ہوں تو اس پر عائشہ نے فرمایا کہ عامر بہت اچھے آدمی تھے جو غزوہ عہد میں شہید ہوئے تھے محدثنا نا اصاق ابن و محمد ابن الراف العمن عبدالرزاقال اکبر اقبرنا معمر عن انضرار ابن اوفا سعد ابن شامن کان جارن لہوف اخبرہ انہ پلق امراتح وقت حدیث بمان حديث سعید وفي قالت من نشام قال ابن عامر قالت نعم المر كان اصیب مع رسول اللہ صلاح یوم عدم وفي فقال حکیم بن افلا اما العلم لو ان قلع لا اما عليها تو کب حدیث تو یہ بھی وہی حدیث تو وہی ہے صرف جو فرق ہے دوسری صنعت کے ساتھ دوسری سند میں اس کو یہاں بیان کر رہے ہیں کہ یہ زورال ابن اوفا کہتے ہیں کہ ابن احسان جو ہیں وہ ان کے پڑوسی تھے تو انہوں نے ان کو بتلایا صاد ابن احسان نے زورار ابن اوفا کو کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور طلاق دینے کا مطلب وہ غرض جو ہے وہ پچھلی حدیث میں بتلا چکا ہوں کہ انہوں نے چونکہ یہ نیت کی تھی کہ بھائی بینچ کے سب چھٹی کر کے میں جاؤں جہاد میں مرتے دم تک لڑتا ہی رہوں گا جب مجھے مرنا ہے جا کے شہید ہونا ہے تو کیا کرنا بیچاری عورت کو میں گھیر کے رکھوں اس لیے ان کو طلاق بھی دے دی تھی پھر جب وہ صحابہ نے بتلایا کہ غلط طریقہ ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اس بات سے روکا تھا تو پھر انہوں نے جا کر رجوع کیا تھا تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ میرے پڑوسی تھے مجھے بتلایا تھا اور اسی طرح سے طائرسہ کا یہ فرمانا کون حشان ہیں تو اب کہا کہ ابن عامر تو تائرسہ نے فرمایا بہت اچھے آدمی تھے یہاں اس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزب عہد میں وہ شہید ہوئے تھے پچھلی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا نہیں اگرچہ خود بخود سمجھ میں آتا ہے مگر الفاظ جو حدیث کے اندر اضافہ ہے اس کو انہوں نے لیا اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ حکیم ابن افلا نے کہا ابن عباس سے وہاں پہلی حدیث سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ حسام ابن سعد نے کہا لیکن اس روایت کے اندر حقیق ابن افلان نے ابن عباس سے کہا کہ مجھے اگر پتہ چلتا مجھے معلوم ہوتا کہ آپ عائشہ کے پاس نہیں جاتے تو میں آپ کو ان کی حدیث نام سناتا ہے <سؤال> اصبتح وقان ازانام ملب صلی اللہ عشر قرت رسول اللہ قام حتباث مضمون پچھلی حدیث کا ہے مضمون ہے اس مستقل حدیث کی صورت میں ہے سعد ابن شام انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل کیا کرتے تھے ماں یہ کہ جب آپ کوئی نماز پڑھتے تھے تو یہاں یہ کہ جب آپ کوئی بھی عمل کرتے تھے اس پر آپ قائم ہو جاتے تھے مطلب کیا ہوا اس کو کرتے رہتے تھے اور جب آپ رات کی نماز آپ جب رات میں سو جاتے یا بیمار ہوتے تو پھر وہ دن کے اندر اس کو پورا کرتے اس وظیفے کو بارہ رگتیں دن میں پڑھ کر کے تو چار تو تھیں دن کی رات کی بھی آٹھ ملا کے بارہ رگتیں پڑھ لیتے تھے میں کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو صبح تک پوری رات کھڑے رہے قیام اللیل کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا اور نہ پورے مہینے کا لفظ ہے کہ نہ مجھے پے پہ, پہ, پہ, پہ پورے مہینے روزے رکھتے ہوئے دیکھا سوائے رمضان کے <تصفح> حد دسن ہارون ابن معروف حد دسن عبداللہ ابن وحب دوسری سند و ابو دسن یہ بتاحر کالا اخبرانہ ابن واب اانیون اص ابن عزی اور ابن شیب اب الساعب ابن عزیز و اب عید اللہ ابن عبداللہ اخبرا اعان عبدالرحمان ابن عبدالقاری کالا سمیت عمر ابن الخطاب یقین کال رسول اوان شی اب من فقر اح فیمہ بین اسلطفوری قطب الح کا ان قل اح من الحت آپ کا عمل تھا اس میں آپ نے خود ارشاد بھی فرمایا کہ یہ عبد الرحمن ابن عبد القاری کہتے ہیں کہ میں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ میں نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے وظیفے سے سو گیا مطلب کیا ہے کہ جو اس کا معمول تھا وہ سو جانے کی وجہ سے پورا نہیں ہوا وہ انشئی یا کسی اور وجہ سے مطلب یہ کہ کوئی بیماری ہے یا بے آنکھ نہیں کھلی تو پھر اور اس نے پھر اس کو کیا کیا کہ فجر کی نماز اور زہر کی نماز کے بیچ میں پھر اس کو پڑھ لیا یعنی وہ جو جتنا رات میں اس کو پڑھنا تھا وہ اس وقت کے اندر پڑھ لیا فجر اور زہر کے بیچ میں تو فرمایا کہ اس کا اللہ تعالی کے ہاں ریکارڈ میں اس کو ایسا لکھا جائے گا جیسے اس نے رات ہی میں پڑھا تھا رات اگرچہ سو گیا تھا بیمار تھا یہ جو بھی تھا لیکن اس کی اس نے تلافی کر لی فضر کے بعد سے لے کر کے ظہر کے وقت کے اندر اندر پڑھ لیا تو یہ سمجھے جائے گا کہ اس نے رات کے وظیفہ اس نے چھوڑا نہیں پورا ہو گیا اس کا حدثنا حد دسنا حرب ابن, حر ابن قالیہ حدثنا اسماعیل و ابن و ابن علیہ ان ایوب ان القاسم الشیبانی ان نژ ابن ارقم قوم من الدحا قال ام فقال اما لقد ابد ان القد عمر فیغیر حادی صاح افضل ان رسول اللہ, اللہ صاص چونکہ یہ حدیث آئی کہ فجر اور زہر کے بیچ میں تو کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ فجر کے بعد فوراً پڑھ لے میں سمجھتا ہوں کہ امام مسلم اسی لیے یہ حدیث لائے ہیں کہ زید ابن ارقم نے رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کو چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا جس کو اشراق کی نماز بھی کہتے ہیں بعض جگہ فارسی میں چاش کی نماز کہتے ہیں کیونکہ مقصد, مقصد وہی ہے کہ جس وقت دن روشن ہو جائے تو پڑھ تو رہے تھے وہ وقت پر سورج نکل چکا ہے اس جس کو دہا کہتے ہیں وہ اسی وقت میں نماز پڑھ رہے تھے نماز تو صحیح پڑھ رہے تھے لیکن بہتر وقت کون سا ہے تو وہ زیادہ ارقم کہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز جو ہے وہ اس وقت کے علاوہ دوسرے وقت میں افضل ہے یہ وقت فضیلت والا نہیں نماز تو صحیح ہو جائے گی نفل تو چاش کی نماز پڑھ رہے ہوں یا کوئی قضا نماز پڑھ رہے ہوں سورج نکلنے کے بعد دوہا کے وقت میں تو وہ ہے تو ٹھیک مگر افضل کون سا وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوابین کی نماز جو ہے وہ اس وقت پڑھی جاتی ہے ابابین سے مراد وہی نفل ہے کہ اس وقت پڑھی جاتی ہے کہ حینا ترمد الفال اصل میں فصال کہتے ہیں اس بچے کو جس کا دودھ چھوٹ جائے وہ ہے فصل سے اونٹنی کے بچہ جو ہے اس کو فصال بولتے ہیں رمادا یار موزو اس کا اس مطلب یہ ہے کہ جب ریت اتنا گرم ہو جائے کہ اونٹنی کے بچے کے پیر جو ہیں اس کی وجہ سے گرم ہونے لگ جائے یہ ہے ترمود الفسال اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی خاصی گرمی ہو جائے دھوپ کے اندر کہ جس کی وجہ سے ریت گرم ہو جائے اور وہاں اس کا اونٹنی کا بچہ جو ہے اس کے پیر بھی اس کی وجہ سے گرم ہونے لگ جائیں یہ ہے وہ اب نفل نماز پڑھنے کا افضل ترین وقت یہ زید ارقم نے فرمایا تو بہرحال وہ نوافل جب پڑھنے ہوں تو ویسے تو سورج نکلنے کے بعد سے پندرہ بیس منٹ کے بعد وقت ہو جاتا ہے ضرور پڑھے جا سکتے ہیں لیکن جتنا دیر کر کے پڑھیں گے اتنا یہ اچھا ہے زوال سے پہلے پہلے یہ اس حدیث کا حاصل ہوا حدنی ہر ابن یحیی قال حدسن عبد اللہ ابن وحب قال اخبرنی عمر أن ابن الشهاب حدثه أن سالم بن عبد الله ابن عمر وهميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثاه أن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مسنا مسنا فإذا خفت الصبح فأوتي بواحدة بات چل رہا وطرحی کا اور بہت سی روایتیں تقریباً ایک ہی مضمون کی ملتے جلتے مضمون کی امام مسلم لا رہے ہیں اس لیے کہ امام مسلم کی عادت ہے اور یہی ان کی ایک خصوصیت بھی ہے کہ ایک مضمون کی حدیثیں جو ہیں وہ مختلف روایتوں سے ان کے پاس ہیں تو ان سب کو جمع کرتے ہیں اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو مضمون بتلایا جا رہا ہے وہ مختلف سندوں سے ایک ہی صحابی سے یا مختلف صحابہ سے آیا تو اس طرح سے وہ مضمون جو ہے معقد ہو گیا یعنی اس کی تاکید ہو گئی اور مضبوط ہو گیا وہ مضمون یہ ان کی عادت ہے تو اس واسطے وطر کا مسئلہ چل رہا ہے اور اسی کے ساتھ جو قیام اللیل رات کی جو تحجد کی نماز ہے اب اس میں یہ ہے کہ کیونکہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ تمام پوری کی پوری نماز ایک ہی اسلام سے پڑھی جائے اور یا ہر دو رکعت ایک سلام سے پڑھی جائے یہ ایک ہے تو پچھلی حدیثیں آ چکی ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے آٹھ رکعتیں پڑھی اور اس میں بیٹھ گئے پھر آپ کھڑے ہو گئے ایک رکعت اور پڑھ لی اور بیٹھ کر کے پھر سلام پھڑے گیا اس طرح سے بمائے وطر کے وطر کے ساتھ ملا دیا تو یہ بھی ہے حدیث میں مگر زیادہ روایتیں جو ہیں وہ دو دو رکعت پڑھنے کی ہیں اسی بات کو امام مسلم بتانا چاہتے ہیں اور اس لیے دو رکعتوں کو پڑھنے کی روایتیں جو ہیں وہ اس واسطے سے زیادہ لا رہے ہیں کہ جس سے معلوم ہو جائے کہ فضیلت اسی کو ہے جواز بتلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت کی تھی کہ تمام پوری کی پوری نماز ایک اسلام سے پڑھی تھی معلوم ہوا کہ نوافل میں گنجائش ہے یہ بتلانا مقصود ہے ورنہ فضیلت جو ہے وہ دو دو رکعت ہی کے پڑھنے کی ہے تو میں اس لیے سب روایتوں کے بجائے میں نے جو یہ ایک روایت پڑھی ہے اس کو میں لیتا ہوں پھر میں بیچ میں نظر ڈالتا جاتا ہوں اگر کوئی ایسی حدیث آ جس میں مضمون یا الفاظ کچھ مختلف ہیں تو میں انشاءاللہ اس کو بھی لے لوں گا اللہ الرحمن الرحیم حدس عبد بن حمید قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر معمر عن ظہری عن نبی صلمہ عبی قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یو في الفی قیام رمضان من من غیر يأمرهم فيه بعظیم فيقول من قام رمضان امان واحتسابا غفر له ما تقدم من ضمبی فتوفی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والأمر على ذلك ثم كان الامر على ذلك في خلافة ابي بکر و من بن عمر على ذلك مسئلہ شروع ہوا ہے قیام رمضان کا تو پہلی حدیث میں تو آ چکا ہے کہ من قام رمدان ایمان و احتساب غفر العمت یہی اس میں بھی آرائز رت کچھ اور تفصیل کے ساتھ کہ ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کے سلسلے میں ترغیب دیا کرتے تھے زور, کے زور دے کر کے حکم دیے بغیر یعنی زور دے عظیمہ کا ترجمہ میں زور دے کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے اس کے معنی یہ ہو گئے کہ آپ اس طرح نہیں حکم دیتے تھے جیسے کسی فرض کام کے کرنے کا ہو ترغیب کی صورت تھی شوق دلانا اور جس سے معلوم ہو کہ یہ کام فضیلت والا ہے لیکن ایسا نہیں کہ جیسے کوئی واجب ہو یا فرض ہو وہ صورت نہیں تھی تو آپ فرماتے تھے کہ جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ جس کا میں مطلب بتلا چکا ہوں ایمان کے اور احتساب کے معنی یہ ہو گئے کہ اپنے ایمان اور اعمال کا محاسبہ اور جانچ کرتے ہوئے کیونکہ رمضان یہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ جس کو تقوی کا مہینہ کہا جا رہا ہے کہ روزے رکھنے ہیں تاکہ تقوی حاصل ہو تو سارے اعمال جو ہیں خاص طور پر چونکہ اس میں نماز کا عمل بہت عام ہے کہ روزہ ہے اور پھر اس کے ساتھ نماز ہے ان نمازوں میں محاسبہ ہونا چاہیے اپنے ایمان اور اعمال کا تاکہ تقوی حاصل ہو اگر آدمی یہی نہیں دیکھے گا کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں اور کیا صحیح کر رہا ہوں تو ظاہر کہ اصلاح کیوں کرے گا اور اگر غلطیاں ہو رہی اور اصلاح اس کی نہیں کر رہا ہے تو تقویٰ کہاں سے آئے گا تو اس لیے احتساب ہونا جو ہے وہ ضروری ہے فرماتے ہیں کہ جس نے قیام رمضان کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو جو اس کے گنا گزر چکے ہیں وہ بخش دیے جائیں گے وجہ اس کی یہی ہے کہ جب انسان محاسبہ کرے گا جانچے گا اپنے اعمال کی اور اس میں پتہ چلے گا ارے بھائی یہ تو غلطی میں کرتا رہا ہوں آئندہ میں یہ نہیں کروں گا تو آئندہ نہیں کروں گا اور اب تک میں غلطی کر رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ اس سے وہ توبہ ہوگی شرمندگی ہوگی ندامت ہوگی اور جب توبہ کوئی کرے اور شرمندہ ہو اپنے غلط کام پر تو اللہ تعالیٰ تو اس کو معاف فرماتے ہیں یہ ہے صورت اس کی کہ از تمام پچھلے گنا جو اس کے معاف ہو جائیں گے ایمان اور احتساب کے ساتھ جب قیام رمضان دو دو تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور معاملہ اسی طرح رہا یعنی قیام رمضان کے سلسلے میں بس ترغیب کی صورت رہی اور لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہے جس پھر کہتے ہیں کہ یہ معاملہ اسی طرح سے جاری رہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے جو شروع کا زمانہ ہے صدرن ابتدائی زمانہ اس میں بھی یہ صورت رہی یہاں یہ حدیث تو اس پر ختم ہو گئی لیکن جیسا کہ امام بھی اس کے اشارے لے رہے ہیں کہ بخاری کے اندر یہ اضافہ ہے کہ سم جمعہم عمر علی عبی بن قاب فصلہ بہم جماعتا وستمرر العمل علی فعلیہ جماعتا تو اس میں اضافہ اسی روایت کے اندر اس طرح سے ہے کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حضرت عبی بن قاب کے اوپر جماعت کیا یعنی مطلب یہ کہ ایک جماعت قائم کر دی اور حضرت ابئی اب نے رضی اللہ عنہ جو ہے لوگوں کو تراوی کی نماز پڑھایا کرتے تھے اور پھر اسی فعل پر یوں کہ یہ کہ معاملہ ٹھہر گیا کہ جماعت کے ساتھ نماز ہونے لگی یہ حضرت عمر رضی اللہ کے دور خلافت میں ہوئے تو یہ کہ پابندی اور اہتمام حسنسل ابن عبد الرحمان تو ابو رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں روزہ رکھا وہاں لفظ آ چکا تھا کام کا جس نے قیام کیا یہاں روزے رکھے رمضان کے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف اور جس نے قیام کیا لہلت القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف تو لہلت القدر چونکہ خاص رات ہے رمضان میں اس میں, بھی اس میں جو قیام ہو وہ بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ ہو جو یوں کہیے کہ بہت بڑی عبادت ہے کہ اگر ایمان اور احتساب ہو گیا اور انسان انسان اپنی برائیوں پر نظر کر کے اور اصلاح کا ارادہ کر لے تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے حدثنی محمد بن رافع قال حدثنی شباب قال حدثنی ورقا عن نبی الزنات عن العلاج عن نبی حریر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من یقم لیلت القدری فيوافقها اور آہو قال ایمان وحتساما غفر لہو ابو رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس جو شخص دہلۃ القدر میں قیام کرے اور وہ اس موافقت کر جائے یعنی واقعی وہ لہلۃ القدر ہو جس میں اس نے قیام کیا ہے تو ابور کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ کہ آپ نے یہ, یہ فرمایا تھا اس کے بعد ایمان اور لسا کے ساتھ یہ بھی قید لگائی تھی تو وہ فراہ اس کی مفرت ہو جائے گی حدثنا يحيى بن يحيى قال قراتو على مالك علم من الشهاب عن عروع عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكسر الناس ثم استمعوا من الليلة الثالثة بالرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي سناتم فلم يمنعني من القروج إليكم اللہ عنی خشی تو یفر الکم کالا وزال قطر یہ امام مالک کی روایت ہے ابن صحاب اور عروہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر ایک رات نماز پڑھی اور لوگوں کو آپ نے یہ نماز پڑھائی پھر نماز پڑھی دوسری رات آنے والی رات میں بھی اسی طرح تو لوگ زیادہ ہو گئے پہلی رات میں تو کم تھے اس لیے کہ پتہ نہیں تھا بس آپ نے نماز پڑھی لوگ جڑ گئے جتنے تھے جب لوگوں کو پتہ چلا ہوگا صبح میں کہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر نماز پڑھی ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو پھر ہم بھی چلے چاہے دوسری رات میں لوگ زیادہ ہو گئے من پھر تیسری رات یا چوتھی رات بھی لوگ جمع ہو گئے رسول اللہ صلیم نہیں نکلے جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے میں نے دیکھا جو کچھ تم نے کیا ہے رات میں یہ مطلب یہ ہے کہ تم جس طرح سے سب جمع ہو کر آ گئے تھے مسجد میں میں مجھے معلوم ہے میں نے دیکھ لیا تھا لیکن میں کیوں نہیں نکلا نماز کے لئے واسطے فرمایا کہ جو چیز مانے ہوئی نکلنے سے وہ یہ تھی کہ مجھے ڈر تھا کہ, کہ یہ تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے کیونکہ اس شوق کے ساتھ جب پابندی کے ساتھ پڑی جائے گی نماز تو آگے چل کر تو لوگ اس کو فرض ہی سمجھیں گے نا اس واسطے میں مجھے یہ ڈر ہوا تو میں رک گیا میں نہیں آیا اور تراوی کہتے ہیں کہ امام مالک کے یہ بات جو ہے رمضان میں ہوئی تھی تو قیام رمضان کا مسئلہ تھا اسی کو آگے چل کر کے تراوی کہا جانے لگا اور تراویح اس لیے کہا جانے لگا کہ یہ ترویح کی جمع ہے اور ترویحا راحت سے ہے اس کے معنی یہ ہو گئے کہ چار رقت جن کو ترویحہ کہا گیا ہے وہ چار رقت کے بعد وقفہ دینا جو ہے وہ ہے مستحب وہ ثابت ہے دور صحابہ سے کہ ہر چار رکت کے بعد وہ ٹھہرنا اور اس لیے کہ اس نماز میں چونکہ قرآت لمبی ہوتی ہے تو اب تھک تھک آ گئے تو ذرا چار رکت پڑھ لینے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وہ وقفہ ہونا چاہیے اب یہ اختیاری چیز ہے اس وقفے میں اگر کوئی باہمت ہے کوئی اور عمل کرنا چاہتا ہے اس کو اختیار ہے روکنے کا کوئی حق نہیں لیکن وہ عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے دوسرا جو ہے متاثر ہو مثال کے توبہ پر قرآن شریف پڑھنا ہے ضرور پڑھ لیں نفل نماز پڑھنی ہے کوئی اور کر سکتے ہیں اسی واسطے عزت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو رقاد التراوی نام کی کتاب لکھی ہے اس میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جہاں یہ بات آئی کتنی رکعتیں ہوں چونکہ حقیقت یہ ہے کہ بخاری اور مسلم شریف کی روایتوں سے یہ بالکل پتہ نہیں چلتا کہ تلاوی کی کتنی رکتیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی یہ ثابت بالکل نہیں ہوتا بخاری اور مسلم کی یا ترمیجی کی حدیثوں سے یہ مسئلہ اگر مل مل مل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور ایک اور روایت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے مگر یہ مصنف ابن ابھی شہبہ کے اندر ہے مصنف ابن بے شعبہ اور دوسری بعض کتابوں کے اندر اس میں یہ ہے کہ صاحب ابن یزید کی روایت ہے جس میں یہ عرض عمر رضی اللہ ابئی ابن کاب رضی اللہ عنہ کے لیے تجویز کیا کہ وہ نماز پڑھائیں جب امامت کریں تراوی کی تو پھر وہ بیس رکعتیں انہوں نے پڑھائیں ہیں تو یہ روایت وہاں ہے حضرت نانوتوی رحم اللہ کہتے ہیں کہ اصل میں بیس کی بھی روایتیں ہیں اور اسی طرح سے زیادہ کی بھی ہیں بیس سے زیادہ کی یہاں تک کہ چھتیس اور چالیس کا بھی ہے وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا فرمانا ان کی تحقیق یہ ہے کہ جو ہر ترویح کے بعد جو وقفہ ہوتا تھا چار رکعت کے بعد تو ہر میں مکی کے اندر تو لوگ طواف کر لیا کرتے تھے اس بیچ میں ہر چار رکعت کے بعد اتنا وقفہ ہوتا تھا ایک طواف کر کے آگے پھر اپنا تراوی شروع ہو جاتی تھی اور مسجد نبوبی کے اندر جو وقفہ ہوتا تھا اس میں لوگ چار رکعتیں نوافر پڑھ لیا کرتے تھے تو کسی نے ان کو دیکھ کر جوڑ لیا کہ بھائی چار وہ چار وہ آٹھ تو اس طرح ہوتے ہوتے وہ بیس کی چھتیس اور چالیس بن گئی کیونکہ آخری چار رکت جو ترابی کی ہوتی تھی اس کے بعد نہیں پڑھتے تھے نفل بس اپنا چلے تو چھتیس اور اگر اس نے کہا ہی میں پڑھ لی تو چالیس تو یہ انہوں نے تدبیق دی ہے بہرحال میں میرے کہ رادا کہ ترویح ہے کہ مانا یہ ہے اس کا مقصد تو یہ ہے کہ راحت ملے آرام ملے فریش ہو جائیں اور پھر جو آگے کی چار رکعتیں ہیں ان کو اطمینان کے ساتھ آرام کے ساتھ فریش ہو کر پڑھ لیا جائے اس بیچ میں کوئی خاص عمل کوئی خاص ذکر یا تسبیح ثابت نہیں ہے یہ جو تسبیحیں لکھ دیتے ہیں رمضان میں تراوی کے تعلق سے اس کا کوئی ثبوت حدیث کی کتابوں کے اندر نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس تصویر کو نہ پڑھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں تسبیح ہے بہرحال تسبیح ہے سبحان اللہ پڑھ لو اسی تسبیح کو پڑھ لو کسی اور کو تو اس واسطے یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ پڑھیں لیکن یہ ثابت نہیں ہے بات تو یہ ہو رہی ہے جائے کہ اس کو آواز کے ساتھ پڑھنا کہ جس سے دوسرے لوگوں جو ہیں ان کی وہ آزادی جو ہے جو مقصود ہے ترویح سے وہ ختم ہو جائے اس کا تو بالکل ہی ثبوت نہ ہوگا بلکہ منع کیا جائے گا اپنے انفرادی طور پر جو کوئی بھی شخص اگر وہ تسبیح پڑھنا چاہے قرآن شریف پڑھنا چاہے کچھ بھی نہ پڑھنا چاہے سب اختیار اس کو حاصل ہے وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ ابْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ابْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ سِهَاحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ابْنُ زُبَيْرٍ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ فَاسْتَبْحَنَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ فَأَجْمَعَ فَاسْتَمَعَ أَصْغَرُ مِنْهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فصلوا بصلاته فأصبح الناس يذكرون ذلك فقد سرأ أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته فلما كانت, اللي... فلما كانت الليلة الرابعة أجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفق رجال منهم يقولون الصلاة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر فلما قضى الفجر اکبل فقالی خشیت اللہ فتح زبان اس میں زیادہ تفصیل پہلی حدیث عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلیم اللہ درمیان رات میں نکلے اس میں پچھلی روایت میں درمیان کا لفظ نہیں ہے تو درمیان رات میں نکلے آپ نے مسجد میں نماز پڑھی جو لوگ مسجد میں پہلے سے ہوں گے اس لیے ذکر و شغل کے لیے مسجد میں آ جاتے تھے تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی اب صبح میں لوگوں نے آپس میں باتیں کی بتلایا ایک دوسرے کو رات تو بڑا مزایا بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان رات میں تشریف لائے نماز پڑھائی ہم نے پڑھی یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا لوگوں نے باتیں کی تو اب جو ہے دوسرے دن پہلی رات سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے اکثر کا مطلب کافی لوگ آ گئے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رات میں نکلے اور لوگوں کو نماز پڑھائی پھر تیسرا دن ہو گیا یوں کہیں تو لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے اور ذکر کیا تو اب جو ہے تیسری رات میں مسجد میں بہت لوگ آ گئے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لائے اور آپ نے نماز پڑھائی وہی نماز یہاں یہ بات ہے کہ تیسری اس روایت میں واضح طور پر یہ کہ تیسری رات میں بھی آپ نے نماز پڑھائی جبکہ پہلی روایت کے اندر امام مالک والی روایت میں یہ ہے کہ تیسری یا چوتھی رات میں آپ نہیں نکلے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ شک جو ہے عائشہ کو نہیں امام مالک کو ہے روایت کے اندر کہ وہ پتہ نہیں تیسری رات کی بات تھی یا چوتھی کی کیونکہ اس روایت کے اندر جو ہے وہ تین راتوں میں پڑھانا تو ثابت ہو رہا ہے چوتھی میں یہ ہوا فلم تو رابیا جب چوتھی رات ہو گئی تو پھر تو لوگ اتنے ہو گئے کہ مسجد جو ہے بھر گئی بالکل اب جگہ ہی نہیں رہی اس مسجد میں فلم یخ روجے لئیم رسول اللہ صلی اللہ رسول وسلم نے تشریف لائے باہر تو لوگوں نے جو ہے وہ اب آوازیں شروع ہو گئی اور کہنا شروع کیا اص فلا مطلب یہ کہ آواز آپ تک پہنچ جائے اور آپ تشریف لائیں صول آسل آسل نہیں تشریف لائے یہاں تک کہ فجر کی نماز کے لیے آپ تشریف لائے جب نماز فجر پوری کر لی تو آپ نے لوگوں کی طرف متوجہ توجہ فرمائی سمت شاہدہ جیسے آپ کے آز شریف آتی کہ جب کچھ تقریر فرماتے تو خطبہ دیتے وہی ہے تشاہدہ آپ نے خطب پڑھا تشاہد کیا پھر آپ نے فرمایا اما بعد تمہاری جو صورت تھی رات میں وہ مجھ سے مففی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ کیا صورت تمہاری تھی کہ تم بہت اکٹھے ہو گئے تھے بڑے شوق کے ساتھ آئے تھے لیکن مجھے ڈر ہوا اس بات کا کہ یہ سلاد اللہ کہیں تم پہ پلس نہ ہو جائے اور پھر تم اس کو ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ تو اس کی وجہ میں نے یہی بتلا دی کہ یہ نہیں کہ علامیہ دیہ کو خیال ہوگا کہ لوگوں کو بہت شوق اور لہٰذا وہ فرض کر دیں یہی مراد نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب اس کی پابندی میرے زمانے میں ہوگی اور میں بھی اور میں بھی یہ پابندی کروں گا مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی تو آگے چل کر تو لوگ اس کو فرض سمجھیں گے نا یہ ہے حاصل اس کا واللہ عالم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چونکہ اب یہ خطرہ ختم ہو گیا دین تو مکمل ہو گیا اب کسی کے فرض کرنے سے نہ کوئی چیز فرض ہوتی نہ واجب کرنے سے واجب ہوتی اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ پڑھ رہے ہیں مسجدوں کے اندر مگر الگ الگ پڑھ رہے ہیں تو بھئی یہ تو گھروں میں پڑھتے مسجد میں آ کر الگ الگ پڑھ رہے ہیں تو جو ثابت تھا کہ مسجد میں پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوی کی نماز مسجدی میں پڑھی اپنے گھر کے اندر پڑھی کہ نہیں پڑھی کس کو معلوم لیکن مسجد کے اندر پڑھنا ثابت ہے تو اس لیے صحابہ مسجد میں آ کر پڑھتے تھے مگر الگ الگ پڑھتے تھے کیونکہ جماعت جو ہے وہ تو تین راتیں آپ نے پڑھائی پھر تو آپ نے روک ہی دیا اس لیے الگ الگ پڑھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر اس پر گئی کہ مسجد کے اندر نماز پڑھی جائے تو الگ الگ کیوں پڑی جائے تو پھر جماعت جو جس کا ثبوت ہے اسی پر کیوں نہ جمع کر دیا جائے تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دراصل یہ سنت نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایجاد کردہ ایک فیل ہے دراصل وہ غلط ہی کرتے ہیں اس واسطے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز ثابت ہے موقف ہو گئی تھی تو نے پھر اس کو جاری کر دیا یہ دیکھ کر کے کہ اب وہ مسلحت اور وہ خطرہ جو ہے وہ اب باقی نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو اگر یہ, یہ مان بھی لیے جائے کہ تم رضی اللہ عنہ کے حکم سے ایسا ہوا تب بھی یہ کہ اس کو سنت اس لیے کہیں گے کہ علیہسنتی وسنت الخلفاء الراشدین خلفاء راشدین سے اگر کوئی عمل ثابت ہو جائے وہ بھی سنت بن جاتا ہے اس لیے بھی یہ سنت ہوگا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور چونکہ امت نے اس پر پابندی کی ہے جیسا کہ امام بخاری کی روایت بھی ہے کہ پھر روایت کے الفاظ یہ ہی ہیں کہ کہ جماعت کے اوپر پھر مداومت ہو گئی پابندی ہو گئی یہ تو جب صحابہ نے پابندی کی اور امت نے پابندی کی تو پھر یہ سنت معقدہ بن گئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا حدثنا محمد بن مهران الراضي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عبده عن زر قال سمعت أبي بن كعب يقول وقيل له أن عبدالله بن مسعود يقول من قام, من قام السنة أصاب ليلة القدر فقال أبي والله الذي لا إله الله إنها في رمضان يحلف ما يستثني والله إني لاعلم أي ليلة هي هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها کہ یا ليله صبيحه 27 وامارتها ان تطلع الشمس في صبيحه يومها بيضاء الا شعالها یہ جی تو ہو گیا یہاں تک کہ امام مسلم جو ہیں تین روایتیں لائے ہیں ایک یہ تراب کے تعلق سے اب ہے ل... ل... ليله القدر کا مسئلہ تو زور مشہور شاگرد ہیں عبيد ابن ہکاط کے یہ کہتے ہیں کہ میں نے اوبیہ بن کاب سے فرماتے سنا رضی اللہ عنہ اور ان سے یہ بات کہی گئی کہ عبداللہ اللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ جو شخص پورے سال قیام کرے گا رات میں اس کو لہرت القدر مل جائے گی مطلب پوری رات ٹھہرو تو کوئی نہ کوئی رات لہرت القدر کی ہوگی وہ اس کو مل جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لہرت القدر پورے سال میں کسی بھی رات کے اندر ہو سکتی کوئی ایک مہینے کے اندر نہیں بلکہ پورے سال میں کسی بھی مہینے کی کوئی رات ہوگی یہ اس سے بات سمجھ میں آ سکتی تو یہ جب ذکر آیا عبداللہ ابن مسعود کے اس فرمانے کا اوبئی ابن کعب کے سامنے تو اوبئی ابن کعب نے فرمایا کہ قسم اس زاد کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں لہرت قدر رمضان کے اندر ہے اور انہوں نے یہ قسم بغیر استثناء کے کھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یوں کہتے کہ انشاءاللہ اللہ کیونکہ اگر یقین نہ ہو مگر انہوں نے یقین کے ساتھ قسم کھا کر کہا کہ وہ رمضان کے اندر ہے اور فرمایا کہ بخدا میں جانتا ہوں کہ وہ کون سی رات وہ, وہ رات ہے کہ جس کا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمانے کا حکم دیا تھا جس میں اور وہ, وہ رات ہے کہ جس کی صبح جو ہے ستائیسویں تھی یعنی ستائیسویں رات ہوئی اور اس کی علامت یہ رہی کہ صبح کو جب سورج نکلا تو وہ روشن تھا اور اس کے اندر شعائیں نہیں تھیں یعنی ایسی روشنی تھی جس کی چمک کی وجہ سے شعائیں نکل رہی وہ بات نہیں تھی انداز اس کا دوسرا تھا مختلف تھا یہ اس کی علامت بتلائی جس سے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ستائیسویں رات ہی ہوئی لیکن روایتیں مختلف ہیں ظاہر ہے کہ اس بارے میں کہیں اکیس بھی آئی ہے تیئیس کا بھی آیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ اس کو تلاش کرو تم اکیس میں رات میں تیئیسویں رات میں پچیسویں رات میں, میں, رات میں تو روایتیں مختلف بھی ہیں مگر اس روایت میں بن کعب جو متعین طور پر ستائیسویں رات کو کہہ رہے ہیں حدثنا محمد بن مسن قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ کال سمیت و آبدہ ابن ابیل اباباس و انضر قال کا بائی فی ليله القدر والله اني لا اعلمها واسر علمي هي الليله التي امرنا رسول الله امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليله 72 بينما شق الشوب في هذا الحرف هي الليله التي امرنا بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني بها صاحب لي عند عنه تو اس میں شعبہ ایک راوی ہیں اور آگے چل کر کہ وہی زر ابن حبيش و ابي ابن كعب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ابي ابن كعب نے ليله القدر کے بارے میں فرمایا تھا کہ بخدا میں جانتا ہوں اس کو اور میرا جو زیادہ علم یہی ہے کہ وہ وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قیام کا حکم دیا تھا اور وہ ستائیسویں رات ہے اب شعبہ جو ہیں اس میں رابی ان کو اس بارے میں شک ہوا ہے کہ یہ بھی فرمایا تھا بھئی کعب نے کہ ہم کو اس رات میں رسول اللہ صلاح نے حکم دیا تھا اس رات میں قیام کا تو یہ شعبہ کو اس میں شک ہوا اور وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک ساتھی نے جو ہے یہ حدیث بیان کی عبید ابن قاب کی بس ان رحم حدثنا عبد الله ابن هاشم ابن حیان العبدی قال حدثنا عبد الرحمن یعنی ابن مهدی قال حدثنا سفیان بن سلمہ ابن قہیل عن قریب بن عباس قال بت ليله عند خالتي میمونہ فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى, فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضع وضوا بين الوضوئين ولم يكسر وقد أبلغ ثم قام فصلى فقمت فتمتيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له فتوضأت فقام فصلى فقمت عن يساره فأخذ بيدي, بيدي فأدارني عن يمينه فتتأمت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ثلاثة عشر ثم استجعى فنام حتى نفقه وكان إذا نام نفقه فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضع وكان في دعائه اللهم جعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا و فوقی نورن و تحتی نورن و امامی نورن و خلفی نورن وی نورن کال قریب ویت ابل عباسر آسبی و لحمی ودمی و شاری و بشری وضکر خصلتیں اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ وسلم کی جو رات کو نماز کے لیے اٹھتے وقت تحجد کے لیے اٹھتے وقت آپ کیا پڑھتے تھے تو اس کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. ان کا کہنا یہ ہے کہ میں ایک رات میں نے گزاری اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو ام ممنین ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی یعنی شادی جن سے ہوئی ان کی حضرت عباس کی صالح ہوئیں تو یہ ام الممنین ہیں تو بعض اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے ابن عباس کو یہ حکم دیا تھا کیونکہ چھوٹے تھے کہ آج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہاری خالہ مہمونہ کے پاس ہے اس لئے تم آج وہیں رات گزار لو تاکہ معلوم ہو جائے کہ آپ کس طرح سے رات گزارتے ہیں تمہیں پتہ چل جائے گا تو اس لیے تم چھوٹے ہو تو چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مسجد میں ٹھہر گئے تھے عشاء کے بعد حالانکہ بچے تھے مگر یہ کہ ابا جان کا حکم تھا اور سمجھداری کی بات یہ ہے کہ خود بھی طلب تھی اس بات کی تو لہٰذا عشاء کے بعد وہیں ٹھہر گئے اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں کوئی ٹیوب لائٹ اور یہ بلب تو تھے نہیں وہ اندھیرا ہی رہے تھا اس لیے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ابن عباس مسجد میں بیٹھے کیونکہ یہ بات تو کوئی اچھی نہیں تھی کہ خود سے وہاں پہنچ جائیں آپ کے پاس بے بلائے گئے اگرچہ چا کے بیٹھے ہیں لیکن پھر بھی بہرحالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے تو آپ کا ادب جو ہے اس کو تو صحابہ نے سمجھا نا تو اس لیے ابن عباس بھی ایسے ہی نہیں پہنچ گیا آپ کے گھر آپ کے کمرے میں جہاں آپ رات گزارنے والے تھے بلکہ مسجد میں ٹھہر گئے جب آپ کسی وجہ سے مسجد میں نکلے تو محسوس ہوا کوئی ہے پوچھا کون تو ابن عباس انہوں میں کیسے کہ بس میں ٹھہرنا چاہ رہا تھا میں آ جاؤ میرے ساتھی آ جاؤ تو پھر ابن عباس پہنچ گئے تو اب آگے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے اور اپنی ضرورت پوری کی پھر اپنے منہ اور ہاتھ دھوئے پھر آپ سو گئے پھر آپ اٹھے اور قربہ پانی کی جو مشک ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تو پہلے ظاہر ہے کہ گھروں کے اندر گھڑے ہوتے تھے یا مشک ہوتی تھی تو یہ مشک جو ہے یہ لٹکی ہوئی کھونٹی کے اوپر ایک, ایک میخ کے اندر لٹکی بھی یہی طریقہ تھا فات لکا شناخ کہا شناخت مشک جو منہ ہوتا ہے اس اس, اس کو کہتے ہیں شناخت تو اس کا منہ کھولا پھر آپ نے وزو کی اور وضو ان بین الزو دو وضووں کے درمیان کی وضو دو وضووں کا مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک دفعہ دھونا یہ تو ادنا درجہ ہے وضو کا تین تین دفعہ دھونا یہ اعلیٰ درجہ ہے وضو کا تو ظاہر ہے کہ ایک ایک مرتبہ دھوئیں گے تو پانی بھی خرچ ہوا اور تین تین مرتبہ دھوئیں گے تو پانی زیادہ خرچ ہوا درمیان کا درجہ کیا ہے کہ بھئی پانی نہ تو بالکل کم اور نہ بہت زیادہ خرچ یہ ہے درمیان کی وضو ولم یوگ اور آپ نے اس میں کوئی زیادتی نہیں کی وضو کرنے کے اندر وقت اب لگا لیکن اچھی طرح وضو کی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مل مل کے تو دھویا لیکن پانی کا بہت کم استعمال کیا سب مقام پھر آپ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے لگے تو میں بھی کھڑا ہو گیا اور میں نے جمای لی ایک سوتا ہوا آدمی جب اٹھتا ہے نا تو جماہی لیا کرتا ہے منہ کھول کر کے اس طرح سے تو جماعی لی انہوں نے یہ کہہ رہے ابن عباس کہ میں نے جماعی کوئی جان بوجھ کے لی تھی مجھے جماعی آئی نہیں تاکہ میں نے یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو کہ میں تو جاگ رہا تھا آپ کی وجہ سے تو آپ کو ظاہر ہے سے پریشانی ہوتیجا سویا کیوں نہیں کیا بات ہے کیا پریشانی ہے حالانکہ ان کے نہ سونے کی وجہ یہ تھی کہ یہ تو معائنہ کرنے کو پہنچے تھے کہ آپ کی رات کیسے گزرے گی اس لیے سوئے ہیں نہیں یہ اس زمانے کے بچوں کا حال ہے تو سوئے تو اس واسطے نہیں مگر یہ کہ آپ کو کسی وجہ سے پریشانی نہ ہو ان کی طرف سے اس لیے جماعی لی اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے بھی وضو کر لی اور تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو میں آپ کے طرف باعث ہو گیا چونکہ اس سے اب تک لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں امام کے پیچھے مختدی کھڑے ہو رہے ہیں یہ تو معلوم ہے لیکن اگر ایک ہی مختدی ہے تو کدھر کھڑا ہو پتا نہیں کسی کو بھی نہ بڑوں کو نہ چھوٹوں کو کیونکہ ایسا موقع اس سے پہلے آیا نہیں ابن عباس کہتے کہ میں آپ کے باع طرف کھڑا ہو گیا آپ نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے اپنے دائیں طرف گھما دیا ایسے یوں کر کے اس طرح سے ہاتھ پکڑ یوں گھما دیا تو ایسے تو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اقتدا کی رات کی نماز کی تیرہ رکعتیں آپ نے پڑھی دی تو اس سے یہ معلوم ہوا نفل نماز جو ہے اس میں جماعت ہو سکتی ہے لیکن فکہ یہ کہتے ہیں کہ نفل نمازوں کی جماعت کے واسطے اعلان یا جس کو تدائی کہتے ہیں یعنی بلانا لوگوں کو یہ اس ناجائز لکھا کہ یہ تو غلط ہے یہ مکلو ہے بغیر بلائے کے اور بغیر اعلان کے کوئی شخص اگر نماز پڑھ رہا ہے خود جوڑ جائیں کچھ لوگ نماز پڑھنے کو بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ بھئی نماز نفل پڑھ لیں لاؤ تو کچھ کھڑے ہو گئے ساتھ مل گئے کوئی حلج نہیں لیکن بلانا اور بلا کر کے اور خاص طور پر یہ اعلان کرنا اگر ایسا یہ ای اچھا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے مگر آپ نے نہیں کیا اس لیے باقاعدہ اعلان کے ساتھ تو صرف تراویح کی نماز ہے کہ جو فرض نہیں ہے مگر اس کے باوجود اس کی جماعت ہے چونکہ یہ جماعت سننے سے ثابت ہے باقی کوئی جماعت جو ہے نفل کی سنت سے ثابت نہیں یہاں تک کہ قیام الحل جو ہے اگر یہ جماعت کے ساتھ ہوتی تو آپ مسجد میں آ کر یا جہاں بھی تھے جوڑ کر کے پڑھتے تو سفر میں اور ہزر میں یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اکیلے نماز پڑھی ہے اور صحابہ نے بھی اکیلے اکیلے نمازیں پڑھی ہیں سفر میں یہ نہیں ہوا کہ جماعتیں کر لیں اب آج کل جو ہے وہ چونکہ اشتہار درواز دروازہ کیا بہت بڑا گیٹ کھول رکھا اس لیے خود ہی اپنا گھر لیتے ہیں اس میں کیا حالت ہے, اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے ارے اچھا بھائی بہت, اچھا بہت اچھا ہے دین ہماری عقل سے تھوڑی چلے گا تو یہ مسئلہ اس سے صاف ہوا اس کے بعد کہتے ہیں کہ تیرہ رکھتے ہیں آپ نے پڑی پھر آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ آپ پھر آپ سو گئے یہاں تک کہ آپ کے سانس نہ فخا جیسے پھنکار مارنا ہوتا ہے نا سوتے وقت پھون پھون یہ نکلتے جیسے آواز تو یہ آواز نکلنے لگی اور یہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سویا کرتے تھے تو آپ کی اس طرح سے سانس نکلا کرتا تھا تو وہ ایک تو ہوتا ہے خیراٹا خیراٹا نہیں یہ وہ تو آواز ہے وہ تو جو حلق سے نکلتی یہ ہے پھنکار جس کو کہتے ہیں اس طرح سے آواز نکلنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے تو اس طرح سے ہوتا تھا مطلب یہ کہ اچھی طرح سو گئے اس کے بعد بلال آئے اور اذان کی انہوں نے اطلاع دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ نے نماز پڑھی ظاہر کے مسجد میں پہنچ کر لیکن آپ نے وضو نہیں کیا کیوں نہیں وضو کیا یہ میرا خیال یہ کہ آگے ضرور کہیں آ رہا ہوگا ضرور تو وہ آئے گا تو وہاں معلوم ہوگا کہ آپ نے وضو کیوں نہیں فرمائی نہ آ رہی وا آگے تو لہٰذا وہی بتلا دیں گے اچھا پھر آپ کھڑے ہو گئے نماز پڑھائی اور نہیں کی اور آپ کی دعا جو تھی وہ یہ تھی اللہ فی قلبی نورا اے اللہ میرے دل میں نور کر دے وفی بسری نورا اور میری آنکھوں میں نور کر دے وفی سمعی نورا میرے کانوں میں نور کر دے وان یمینی نورن میرے دائیں طرف نور کر دے وان یساری نورن میرے بائیں طرف نور کر دے وہ فوقی نورن اور میرے اوپر نور کر دے و تحتی نورن اور میرے نیچے نور کر دے وہ امامی نورن میرے سامنے نور کر دے وہ خلفی نورن میرے پیچھے نور کر دے وہ عظم لی نورن اور میرے لیے نور کو بڑا بنا دے تو یہ آپ کی دعا تھی اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو چھ جہتیں ہیں چار تو دائیں بائیں آمنے سامنے اور دو اوپر نیچے یہ چھ ہیں چھ سمتیں کہلاتی ہیں تو چھ کی چھ سمتوں کو آپ نے اپنی دعا میں شامل کر لیا کہ ہر طرف نور ہو اور اسی کے ساتھ یہ کہ آنکھ اور کان اور دل اس کو بھی آپ نے شامل فرما لیا تو چھ اور تین نو اور وہ لی نور نور کو میرے لیے بڑا بنا دیجیے تو یہ آپ کی دعا تھی قریب کہتے ہیں کہ وہ سب فی تابوت سات چیزیں جو ہیں وہ تابوت میں رہ گئیں اب تابوت تو کہتے ہیں اصل میں صندوق کو لیکن مطلب کیا ہے مطلب یہ کہ سات چیزیں میرے دل میں ہیں رہ گئیں اب مجھے یاد نہیں کہ آپ نے سات الفاظ استعمال کیے تھے تو وہ مجھے یاد نہیں رہا وہ دل میں رہ گئے یہ ہے مطلب اس کا تابوت اس لیے کہا کہ دل جو ہے وہ جس طرح صندوق کے اندر سامان رکھتے ہیں حفاظت کے لیے وہ ایسا ہی ہے دل بھی ہے انسان کا کہ اس میں دل کے اندر باتیں آ جاتی ہیں محفوظ ہو جاتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ میں نے دل میں رکھی تھی لیکن اس وقت میں نہیں یاد ہے فلقیتو تو, تو میں, م... میں نے ملاقات کی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے بات سے تو مجھ سے انہوں نے یہ دی ان سات باتوں کو بتلایا اور اس میں یہ تھا کہ فضا کرا آسابی آسابی میرے جو مسلز ہیں آسب پٹھے ولاحمی میرا گوشت ودمی میرا خون وشاری میرے بال و اور میرا بدن وضا کرا اور دو باتیں اور رہ گئی تھیں ابھی سات میں سے پانچ کو بتلا دیا پھر دو رہ گئی وہ یاد نہیں آرہی ان کو قریب کو مطلب یہ ہے کہ ان میں سب میں نور اللہ تعالیٰ اعطا فرما یہ آپ کے دعا تھی حدثنا یحیٰ بن یحیٰ قال قراتو على مالک عن مخرم ابن سلیمان ان قریب مولا ابن عباس ان ابن عباس اخبرو انہو بات لیلتا عندما ایمون ام المؤمنین ویخالتو قال فاستجعتو في عرض الوسادہ وسط جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ عشر الآيات الخواتم من سوره ال عمران ثم قام إلى شن معلقه فتوضأ منها فاحسن وضوؤه ثم قام فصلى قال ابن عباس فقمت فصنعت صنع رسول الله صلى الله سم تو فکم تو الجمبی فو رسول اوتراجا اہل محدین فقام ابن عباس ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد مولا یہ جو قریب ہیں ان کے آزاد کردہ غلام بھی تھے تو ان کو بتلایا تھا کہ ابن عباس انہوں نے ایک رات محمون ام ممنین رضی اللہ عنہا کے پاس گزارے اور وہ ان کی خالہ تھی تو یہ کہتی ہیں کہ میں ابن عباس کہتے ہیں کہ میں تکیے کے چوڑائی میں ریٹ گیا یہ سمجھے آپ یہ جو تکیہ ہے سمجھے آپ یہ تکیہ ہے یہ لمبائی ہے تو یہ جو ہے یہ ادھر کا حصہ اس کو ارد الوساد وسادہ تکیہ کو کہتے ہیں یہ ہے ارد السادہ چوڑائی تو ابن عباس تو ادھر کو لیٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عرآب کے اہلیہ یعنی ام ممنین وہ یوں لیٹ گئیں جو لمبائی ہے اس کی یہ ہے مطلب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے یہاں تک کہ جب آدھی رات ہو گئی یا تھوڑا اس سے پہلے یا تھوڑا اس کے بعد ظاہر ہے کہ گھڑیاں تو ہیں نہیں اندازے سے ابن عباس نے بتلایا تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ نے جیسا ہوتا ہے کہ آدمی جب سو کے اٹھے تو ذرا منہ کہا پھر سو کرتا ہے یہ آپ نے کیا اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کے اوپر سے نیند کے اثرات کو ہٹایا پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آخر کی دس آیتوں کی تلاوت فرمائی ان سورہ آل عمران کا جو آخری رقو ہے اس میں دس آیتیں تو وہ آپ نے تلاوت فرمائی یہ سو کر اٹھتے وقت میں پھر آپ کھڑے ہوئے اور تشریف لے گئے وہ جو مشق لٹکی ہوئی تھی شن معلّہ اور اس سے وضو کیا اور اچھی طرح وزو کیا تو ماتھا کہ درمیان کا وزو یہاں اچھی طرح اور وہاں چونکہ مراد اس سے ہی ہوگی وقت اب لگا جو وہاں فرمایا تھا کہ بہت اچھی طرح ململ مل کے وضو کیا یہ ہوا حاصل پھر آپ کھڑے ہو گئے تو نماز پڑھی ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بھی کھڑا ہوا اور میں نے جو کچھ آپ نے کیا تھا وہ سب کیا مطلب یہ کہ میں نے بھی وضو کی پھر میں کیا اور آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا تو یہ نہیں ہے کس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ میرے سر کے اوپر رکھا اور جیسے یوں اس طرح کر کے سر چھوٹے ہیں نا یہ تو سر آ گیا اور اس طرح میرا کان کو آپ نے لے کر کے جو اس کو تھوڑا دبایا یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم غلط جگہ کھڑے دبانے کا مطلب یہ ہے کہ ادھر کو ہوتا م... یہ ہوا اشارہ کر دیا تو آپ نے دو رکعتیں پڑھیں پھر دو پڑھیں پھر دو پڑھیں پھر دو پڑھیں پھر دو پڑھیں پھر دو پڑھیں یہ بارہ ہو گئی سم م... اوترا پھر آپ نے ایک رکت کا ویتر کر دیا تو تیرہ ہو گئیں پھر آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ مؤذن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے آپ نے ہلکی دو رکعتیں پڑھیں جو سنت تھی پھر آپ نکل کر تشریف لے گئے تو آپ نے صبح کی نماز پڑھائی مسجد کے اندر تو ہم اس سے معلوم ہوا پہلے سے معلوم ہوا تھا کہ وہ دعا تھی اللہ مجال فی قلبی نورن وفی وسری نورن آخری اور اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے عمران کی 10 آیتیں آخر کی پڑھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کو پڑھا ہو ایک کے بعد ایک وحدس محمد بن سلمت المرادی قال ابن السلم عبداللہ ابن واسبغ سلیمان بهذا الاسناد وزاد عمد الى شجب من مائن ولم المد من شج الا واس ثم وزو فقمت وسائر فکم تو مالک اس میں تھوڑا سا یہ مختصر روایت ہے اسی واقعے کی تو کہتے ہیں کہ اس میں اضافہ یہ ہے کہ آپ تشریف لے گئے پانی کا جو مشکیزہ تھا اس کی طرف شجب یہاں لفظ شجب ہے دوسری روایتوں میں کہیں خیربا کا لفظ ہے اور اس سے پہلے کی جو آیت گزر گئی اس میں آہ شن کا لفظ ہے. تو یہ سارے سنن ہو قربہ ہو شجب ہو یہ سب مشکیز جو ہیں ان کے نام ہیں تو عرب کا تو بڑا کمال یہ تھا عربوں کا کہ چھوٹے چھوٹے فرق کے ساتھ چیزوں کے نام بھی بدل جاتے تھے تو آپ نے مسواک کیا جبکہ پہلی روایتوں میں مسواک کا ذکر نہیں ہے اور آپ نے مسواک کیا اور وضو فرمایا وہ اس وضو اور اچھی طرح اسباک کہتے ہیں کسی کہ کسی چیز کو اچھی طرح پہنچا دینا اس کے معنی یہ ہو گئے کہ آپ نے اس طرح سے ملا کہ پانی اور تری جو ہے وہ خوب اچھی طرح جو ہے وہ لگ جائے یہ ہے اس باغ ولم یو اور آپ نے پانی نہیں گرایا مگر تھوڑا تو پانی کا استعمال آپ نے کیا کہ مگر خوب مل مل کے اچھی طرح وضو کیا پھر آپ نے مجھے حرکت دی وہاں پہلی روایتوں میں یہ بات نہیں ہے اس کا وہ تو یہ خود اٹھ گئے ہوں گے لیکن یہاں لفظ ہے کہ مجھے حرکت دی اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اٹھنے کے لیے آپ نے اشارہ دیا ہو گیا باقی ساری حدیث وہ, وہ پیچھے آ چکی ہے اس کے مطابق مضمون یہ اضافہ اس میں بتلا دیا ہارون عبدربیبی ابن سعید ابن محرم ابن ابن عن انخر مولا ابن عباس عن ابن عباس نم تو اِند میمونبی صلاح ورسول الله رسول اللہ صلاح وسلم عند حاطل کل فتو رسول اللہ عصل وسلم سُمکام فصل اللہ فکم تو خزنی فضان ہی فصل اللہ فیطل کل عشر ترقن نام رسول اللہ حفق وقان ففق المحدین فقل قال عمر فہدست ابن الرشد فقال حد قلع اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے بہت الفاظ بہت مختصر ہیں لیکن مضمون وہی ہے جو پہلی والی حدیث کے اندر تھا وہی مضمون ہے اس لیے میں ترجمہ چھوڑتا ہوں وحدسنا محمد بن رافق قال حدثنا ابن عبی فدعق قال اخبرنا اخبر الضحق القرم ابن عن قلع مولان ابن عباس عن ابن عباس قال ابل اندار عطی میمون بن تلحال فقلت لها اذا قام رسول اللہ صلی السلام فائی قدین فقام رسول اللہ صلی السلام فخمت وسلم بی الى احسن فاحد فاخذ عدی فضا من بن شقی المن اذا تو اذا اخفیتو یا اخذ بشحمت اذنی قال فصلہ اہدہ عشر ترکتا ثم احتبع حتی انی لأسمع نفسہ راقدا فلما تبین لہو الفجر صلی اللہ رکعتا یعنی خفیوتائی وہ ابن عباسی کیونکہ ایک واقعی نہیں کہہ اس لیے تمام مختلف سندوں سے انی کی روایت لے رہے ہیں امام مسلم ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ایک رات اپنی خالہ محمونہ بنت الحارس کے پاس میں نے گزاری اور میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں مجھے بھی تم جگہ دینا یعنی اپنی خالہ سے کہا تھا یہ بات اس روایت کے اندر اضافہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں بھی میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے دائیں جانب کر دیا تو اور یہ کہتے ہیں کہ میں, میں نے جب میں نے اس میں کیا ہوا کہ رکا رہا میں مطلب یہ کہ وہاں رکا رہا تو میرے بائیں میرے کان کی لو جو ہے اس کو آپ نے پکڑا تھا قالا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعتیں پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیرہویں رکت کا وہ جو تیرہ رکعتوں کا اس میں ذکر نہیں ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی جو حنفیہ کہتے ہیں کہ تین رکعتیں بتر کی ہیں اگر یہ ایک رکعت بتر کی ہوتی تو یہ گیارہ نہ کہتے وہاں جب تیرہ ہیں تو تیرہ میں سے گیارہ نکالے تو تین ہی تو بچتی ہیں گیارہ دو بچتی ہیں گیارہ بارہ اور تیرہ تو دو رکعتیں جو ہیں اس کا ذکر اس میں نہیں ہے گیارہ کا ذکر ہے اللہ پھر آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کے سانس کی آواز کو سنا کہ جو سوتے وقت ہوا کرتی ہے پھر جب جو ہیں آپ کب اٹھے جب فجر ظاہر ہو گئی تو آپ اٹھے اور ہلکی دو رکعتیں آپ نے پڑھی ظاہر ہے کہ سنت کی تھی بس یہاں تک کی عن حسین ابن عبد الرحمن الرحمان حبیب ابن ابی ثابت ان محمد ابن علی ابن عبد اللہ ابن عباس عن ابی عبد الله بن عباس أنه قال أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوق وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض والخلاف الليل والنهار لآيات اليوري الألباب فقرى هؤلاء الآيات حتى حتم ثم قام فصلى ركاتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم صرف فنام حتى نفقا ثم فعل ذلك سلاس مرات ست ركعات كل ذلك يستاك ويتوضع ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر بسلاس فأزن المؤزن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم جعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وجعل في سمعي نورا وجعل في بصري نورا وجعل في من خلفي نورا ومن أمامي نورا وجعل من فوقي نورا ومن تحت نورا اللهم آتني نورا مسئلہ وہی چل رہا ہے تحجد کے لیے اٹھنے کا اور یہ بات بھی کہ ابن عباس نے تحجد میں آپ کی اقتدار کی تھی تو یہ مسئلہ چل رہے ہیں اس میں صرف ایک چیز کی وضاحت ہے جو پہلی حدیث میں وضاحت کے ساتھ نہیں تھی بات تو آ تھی اور بھی کچھ ہے اب ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے وہ سوئے تھے تو آپ جاگے آپ نے مسواق کی وضو کی اس حالت میں کہ آپ فرما رہے تھے ان نفی خلق سے مارواتی بل اڑی وقت لافی لئی و, و یہ آپ نے یہ ان آیتوں کو پڑھا سورت کے ختم تک تو میں نے جو کہا تھا کہ آپ دس آیتیں آپ نے عال عمران کی یہاں اس کی تفصیل یہ آ کہ ان نفی خلق اس سماوت و عرض سے اور ختم سورت تک یہ دس آیتیں ہوتی ہیں یہ آپ پڑھ رہے تھے تو آپ نے اس کے بعد فرمایا یہ نے فرمایا پھر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے دو رکعتیں پڑھیں جس میں قیام رکوع اور سجود جو ہے وہ بڑا لمبا آپ نے کیا پھر آپ واپس ہوئے وہاں تو پہلی حدیث میں تھا کہ ایک میں تیرہ رکعتیں پڑی ایک میں گیارہ پڑی اس میں یہ کہ دو پڑی واپس ہو گئے پھر آپ سو گئے یہاں تک کہ آپ کا سونے میں جو سانس پھولتا ہے نا وہ, وہ نفق ہے یہاں تک کہ وہ سانس آپ کا پھنکے جیسے سانس میں نکلتی ہیں وہ نکلنے لگی پھر آپ نے تین دفعہ ایسا ہی کیا چھ رکتیں پڑھی ہر مرتبہ آپ نے مشواس کیا اور وضو کیا اور ان آیتوں کو آپ نے پڑھا پھر آپ نے تین رکتوں کی وتر پڑی سمع او طرب اسلح سے تو یہاں صاف ہو گیا کہ تین رکتیں وطر کی پڑھی ہیں اب اس میں جب ایک سلام اور دو سلام کا ذکر نہیں ہے تو تین ہوں گی ایک ہی سلام سے تو اضن محسدین اس کے بعد محسدین نے جو ہے اذان دی تو آپ نماز کے لیے نکلے اس حالت میں کہ آپ فرما رہے تھے کہ اے اللہ میرے دل میں نور کر دے میری زبان میں نور کر دے اور میرے کانوں میں نور کر دے میری آنکھوں میں نور کر دے اور میرے پیچھے نور کر دے اور میرے آگے نور کر دے اور میرے اوپر نور کر دے اور میرے نیچے بھی نور کر دے اے اللہ مجھے نور عطا فرما دے یہ آپ دعا کر رہے تھے یہ دعا کرتے ہوئے آپ نماز کے لیے مسجد میں تشریف دے گئے اس میں وہ حصہ نہیں ہے کہ انام کے ابن عباس بھی کھڑے ہو گئے آپ کے پیچھے اس لیے وہ دوسری حدیث کے بعد وہی آ رہی ہے حدثنی محمد بن حاطم قال حدثنا محمد بن بکر قال ابن عند کال اخبر فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام یُوس ذلك، من الى من من الى من کانا کانا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے لوایا تھا وہی, وہی کہتے ہیں کہ میں ایک رات اپنی خالہ ممونہ رضی اللہ عنہا کے پاس پچھلی حدیث میں یہ ذکر نہیں تھا لیکن یہاں بزاعت ہے اور حدیثوں بھی آ چکی ہے آپ کو یاد ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل کی نماز پڑھنے کڑے کے اب یہاں موجود ہے رات میں رات کے نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے منڈ لائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اس مشق کے پاس وضو فرمائی پھر آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے نماز پڑھی میں بھی کھڑا ہوا گیا جب میں نے آپ کو دیکھا یہ کرتے ہوئے تو میں نے بھی وضو کی پھر میں کھڑا ہو گیا آپ کے بائیں جانی تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی کمر کے پیچھے سے مجھے لاتے رہے اسی طرح اپنی کمر کے پیچھے سے دائیں طرف تو یہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے کہا کہ کیا یہ نفل نماز میں ہوا تھا تو ابن عباس نے کہا کہ ہاں یہ نفل نماز تھے کیونکہ نفل نماز میں ہوا تھا کہ مطلب یہ ہے کہ جماعت نفل نماز میں ہو سکتی ہے یہ اسی سے مسئلہ سمجھ آیا اس لیے انہوں نے پوچھا کہ نفل نماز تھی کیا کہا جی ہاں مسئلہ میں پچھلے ہفتے بتا چکا تھا کہ دعوت دینا اعلان کرنا نہیں جو جڑ جائے جوڑ جائے نہیں جُڑے جا جا جا جا تو کوئی بات نہیں ہے حدنی ہارون ابن الله محمد ابنف قال حد ابن کال اقبر عنی ابی کالہ سمید ابن, عن عن ابن صلی اللہ وفیبی خالطیمون فبت ما تلك تو فقام ولعنی من خلفاری ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اس حالت میں کہ آپ میری خالہ میمونہ کے گھر میں تھے تو یہ ابن عباس رضی اللہ عنما اپنے والد عباس کے حکم سے گئے تھے تو میں آپ کے ساتھ وہ رات گزاری تو آپ کھڑے ہوئے رات کی نماز پڑھنے کے لیے میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا آپ نے مجھے کھینچ کر اپنے کمر کے پیچھے سے مجھے اپنی دائیں طرف بن خالد الجہانی انم کن صلاة رسول اللہ صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ, علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سلطین خفیل سمسل رکا تعین طویل تعین طویل طویل وهما دون الطعین قبل سم صعین لطین ثم سم صعین بہما دون اللطین قبل سم صعین وہما دون الطن قبل ہوما سم اوکر فضال زید بن خالد الجہنی کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو آپ نے کہتے ہیں کہ واچ کیا تھا تو میں مطلب یہ کہ پوری توجہ میں نے آپ کی نماز کے بارے میں کہ کی کیسے آپ نماز پڑھیں یہ ہے لار مقننہ کہ میں نے کہا کہ میں ضرور آپ کی نماز کی وہ کروں گا واچ کروں گا تو آپ نے دو رکتے ہلکی پڑھی پھر دو رکتے پڑھی کیسے لمبی خوب لمبی خوب لمبی آپ نے نماز پڑھی تبھی لتائی تبھی لتائی تبھی لتا پھر آپ نے دو رکتیں پڑھی دو سے, لمبی سے کم پھر آپ نے دو رکتے پڑیں اس, اس سے بھی کم پھر دو رکتے پڑی اس سے بھی کم پھر آپ نے دو رگتیں پڑھی اور اس سے بھی حل کی اور پھر دو رگتیں پڑھی اور اس سے بھی حل کی پھر آپ نے ویتر کیا یہ تیرہ رگتیں ہو گئی اب آپ بتائیے کہ صحابہ کا بھی کمال ہے واقعی کہ صاحب کتنی انہوں نے چیزوں کے کس طرح سے واس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہ کون سی رگتیں آپ کس طرح پڑھ رہے تھے ہانکہ تحج کی نماز ہے لیکن یہ کہ اس پہ بھی اتنا All uh. وان حدثني حجاج بن الصائر قال حدثني محمد بن جعفر المدائني ابو جعفر قال حدثنا برقان محمد بن المنقدر محمد بن المنقدر ان جابر بن عبد الله قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهينا الى مشرق فقال الا تسري يا جابر قلت بلى قال فرانا رسول الله صلى الله عليه وسلم واشرعته قال سمذاب لحاجته ودا تہد ان خال فکام فصل عبد اللہ رضی اللہ نما سے روایت. انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا ہم ایک جگہ پہنچے مشراہ مشرا اصل میں کہتے ہیں کہیں سے جو پانی کا کوئی نالا گزر رہا وہ مشورہ کہلاتے ہیں. نہر نہیں نہر ذرا بڑی ہوتی ہے چھوٹا سا نالا جو ہوتا ہے وہ وہ ہے تو وہاں تک پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ تم یہاں نالے پر نہیں جاؤ گے میں نے کہا کہ یار رسولہ ضرور مطلب پانی پانی ہے تو پانی کی طرف یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پترے اور میں نالے پر چلا گیا آپ اپنی حاجت کے واسطے استنجا وغیرہ کرنے کے لیے آپ سیف لے گئے اور میں نے آپ کے لیے جو ہے وضو کا پانی وانی رکھا تو آپ تشریف لائے آپ نے وضو فرمایا پھر کھڑے ہو گئے پھر آپ نے ایک ہی کپڑے کے اندر نماز پڑھی یعنی ایک چادر صرف تھی جو آپ کے بدن کے اوپر خالف بین طرفی خالف بین طرفی کے معنی جیسے یہ چادر ہے یوں اوڑی نا تو ادھر کا پلو ادھر گیا ادھر کا ادھر گیا یہ ہے دونوں اس کے کنارے ایک دوسرے کے مخالف تو اور آپ نے کوئی کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے صرف چادر سے اپنے بدن کو ٹھکا ہوا تھا اور اس کو اس طرح سے آپ نے لپیٹ رکھا تھا میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا ان کو معلوم نہیں تھا مسئلہ اور سمجھے کہ مختدی تو پیچھے کھڑا ہوتا ہے میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ نے میرا ہاتھ بڑھا کر کے ایسے پکڑا تو میرے کان تک ہاتھ پہنچا میرا کان پکڑا تو اور آپ نے اپنے دائیں طرف مجھے کر لیا تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ایک مختدی جو ہے وہ نہ تو بائیں کھڑا ہوگا اور نہ پیچھے کھڑا ہوگا ابن عباس کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے بائیں نہیں کھڑا ہونا تھا اور ان کے جابر ابن عبداللہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اکیلا مقتدی پیچھے نہیں کھڑا ہوگا بلکہ دائیں طرف کھڑا ہوگا آیا ہے ابن نہ نہیا بکر ابن ابو سعید حسین قال ابو بکرسنا حسین کالا برن ابو حرہ عن عن كان رسول اللہ, اللہ قامطا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ آب ابتداء کرتے تھے دو ہلکی رکعتوں سے تو چونکہ ابھی اس سے معلوم ہوا کہ یہ طبیعت انسان کی جو ہے اس کی رعایت اسی طرح ہوتی ہے کہ بھائی جب آدمی سو کے اٹھا ہے تو اس میں ذرا ابھی سستی اگرچہ وزو کی ہے تو پہلے ہلکی رکتیں پڑھ لو پھر آہستہ آہستہ اپنی رکتیں اس کی لمبائی چوڑائی بڑھا سکتے ہیں تو ہلکی رکتوں سے ابتدا کرنا یہ معلوم ہوتا ہے کہ طبیعت انسان کی جو ہے اس کی رعایت آپ نے فرمائی اور آگے اسی واسطے آپ نے ہدایت بھی تھی کیونکہ نبی کی ساری سنتیں اسی لیے تھا کہ لوگ بھی عمل کریں چنانچہ آگے ہے دسنا ابو بکر النوبی سیب قالآ دسنا ابو سامان شام ان محمد نبی حرع عانی نبی صلی اللہ علام خالی خفی وطئین ابو حرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص رات کی نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ دو ہلکی رکعتوں سے نماز کو کی ابتدا کرے تو اس کے بعد لمبی لمبی نمازیں پڑھ لے ٹھیک رہے گا پہلی دو رکعتیں ہلکی پڑھے گا دوسرا بدن قابو میں آ جائے گا حدثنا قطيبة بن سعيد النمالك بن أنس النبي أن الزبير طعوصنا بن أباس أن رسول الله سرطة كان يقول إنما قام إلى السلاة من جوف الليل اللهم لك الحمد أن نور السماوات والأرض ولك الحمد أن تقيام السماوات والأرض ولك الحمد أن ترب السماوات والأرض ومن فيه هند أن تلحق ووعدك, ال... ووعدك الحق وقولك الحق ولقاهك حق والجنة حق والنار حق و سات اللہ کا اسلم تو ابھی کا امن تو کا تو علی کا تو ابھی قدم تو اما سر انت حقیقت یہ ہے کہ دعاؤں کا بھی بس انتہا کر دی رسول اللہ صلاح سُنا آپ نے دعائیں بھی ایسی مانگی اسی واضح سے تو آپ واقعی عبد کامل تھے اپنی ابدیت اور اللہ کا اللہ ہونا اور اس کا معبود اور حاکم ہونا کتنا ذہن پر بیٹھا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاوں سے اس سے دعاؤں سے ہمیں تو دعا بھی نہیں مانگنی آتی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا کرتے تھے جب آپ رات کے درمیان میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے اے اللہ آف ہی کی تعریف ہے آپ آسمان اور زمین کی نور ہیں اور آپ ہی کی تعریف ہے آپ آسمان اور زمینوں کو ٹھہرانے والے ہیں آپ ہی کی تعریف ہے آپ آسمان اور زمین کے پروردگار ہیں اور جو بھی اس آسمان اور زمین میں رہنے والے ہیں ان کے بھی آپ حق ہیں آپ کا وعدہ بھی حق ہے آپ کا فرمانا بھی حق ہے آپ سے ملنا بھی حق ہے اور جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے اور قیامت بھی حق ہے اے اللہ میں آپ ہی کا فرما بردار ہوا اور آپ ہی پر میں ایمان لایا اور آپ ہی پر میں نے بھروسہ کیا اور آپ ہی کی طرف میں نے توجہ کی اور آپ ہی کے آپ ہی کی وجہ سے میں نے جھگڑا کیا اور آپ ہی کی طرف میں نے اپنا فیصلہ فیصلے کے لیے میں آپ ہی کی طرف متوجہ ہوا یعنی آپ کا فیصلہ میں نے مانا سو so, میری مفرت فرما دیجئے جو کچھ مجھ سے پہلے ہو چکا اور جو کچھ مجھ سے آگے ہو اور جو میں نے میں نے مطلب یہ چھپایا چھپا کر کیا چھپا رہا اور جو مجھ سے ظاہری کوئی مجھ سے غلطی ہوئی آپ میرے معبود ہیں آپ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ کتنی عجیب دعا ہے اللہ اکبر حدثنا محمد بن مسنى ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد وابو معان الرقاشي قالوا حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا اكرم ابن عمال قال حدثنا يحيى بن وبي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة أم المؤمنين باي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته اذا قام من الليل قالت كان اذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاتر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت حكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهبني لمفطر وفي من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں آپ اٹھتے کھڑے ہوتے تھے تو نماز کی ابتدا کس طرح کرتے تھے یعنی کہ کیا کہہ کر کے آپ شروع کرتے تھے نماز رات کی نماز تو عائشہ نے کہا کہ جب آپ کھڑے ہوتے رات میں اور نماز شروع کرتے تو آپ اس وت یوں فرماتے کہ اے اللہ جو پروردگار ہیں جبریل کے می کے اسرافیل کے جو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے غیب اور شہادت کے کا علم رکھنے والے آپ ہی اپنے بندوں کے بیچ میں فیصلہ فرمائیں گے جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں مجھے ان معاملات میں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں اپنے حکم سے حق کی طرف رہنمائی فرما دیجئے اس لیے کہ آپ ہی اسی طرح کی جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں یہ آپ دعا فرماتے ہوئے پھر نماز اس کے بعد نماز کی نیت باندھتے تھے تو مختلف دعائیں ہیں اور ساری دعائیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی دعا یاد ہو جائے اور ایک بھی دعا مانگنے کی توفیق ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہے ساری دعائیں سب نهایت اور مکمل حدثنا محمد ابن اب بکر المقدمی قال حدثنا یوسف الماجون علی حدس الرحمٰن طالب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجه الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما أنا من مشركين إن الصلاة ونسكي وما هيائي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا والمسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاقفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر ذنوب إلا أنت وهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تبارت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبكثمنت ولك أسلمت سجد ودهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ثم يكون من ما ما يقول بين اللهم افر ما قدمت وما آخرت وما أسررت وما آلنت وما, أسرفت وما أنت عالم به تسلیم اللہ علی ربی اللہ رسول اللہ کرتے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس میں رات کا ذکر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اور نمازوں میں بھی ایسا کرتے ہوں گے تو آپ فرماتے کہ میں نے وزاد و جزہری لگی فطرہ سے مات میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر دیا ہے کہ جو آج اس میں آسمان اور زمین بنائے ہیں اور اپنا میں نے رخ یقصوی کے ساتھ اس کی طرف کیا اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمین میں سے ہوں فرم برداروں میں سے ہوں اللہ آپ ہی بادشاہ ہیں آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ میرے رب ہیں اور میں آپ کا غلام ہوں میں نے اپنے, اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں تو میرے تمام گناہ معاف فرما دیجئے کیونکہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کا معاف کرنے والا نہیں مجھے اچھے اخلاق کی رہنمائی فرما دیجئے اس واسطے کہ اچھے اخلاق کی رہنمائی آپ کے سوا کوئی نہیں کرتا اور, برا اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دیجئے اس لیے کہ برے اخلاق کو مجھ سے آپ کے سوا کوئی دور نہیں کرے گا میں حاضر ہوں اور میں حاضری کو سعادت سمجھتا ہوں ہر خیر سب کے سب آپ کے ہاتھ میں ہے اور برائی جو ہے وہ آپ کی طرف نہیں میں آپ ہی سی, آپ ہی کے ساتھ ہوں اور آپ ہی کی طرف ہوں برکت والے ہے آپ کے ذات اور بلند درجہ ہے آپ کی ذات میں آپ سے مغفرت چاہتا ہوں اور آپ ہی جس سے توبہ مانگتا ہوں یہ آپ پہنچتے تھے تو اتنی تفصیل سے نہ صحیح لیکن شواقے کے یہاں ہر نماز کی ابتدا میں انسلات <والمسلمین> یہ یہاں تک شباب کے نزدیک اللہ اکبر تقبیر کہہ میں کہ کے فاتح کی تلاوت سے پہلے اتنا پڑھنا ہے جب کہ نتی سب کل وہ پڑھنا ہے وہ وہ حدیث اور کتابوں میں ہیں جس کے مطابق حنفیہ کا مسلک ہے لیکن فرائض جو فرض نماز ہیں ان کے بارے میں یہ بات ہے اور اگر جہاں تک نوافر کا تعلق اس میں تو حنفیہ کے یہاں بھی بہت گنجائش ہے اس لیے دعائیں اس میں دنیا, دنیا کے لیے نہیں لیکن آخرت کے لیے اپنے گناہوں کے معافی کے لیے اللہ کی عظمت و بڑائی بتلانے کے لیے وہ دعائیں سب کی جا سکتی ہیں نوافل کے اندر تو اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو نوافل پہ محمول کیا جائے اس دعا کو تو خیر یہ تو آپ جب نماز شروع کرتے تب آپ پڑھتے اور جب آپ روکو فرماتے تو روکو کو میں جاتے بس آپ فرماتے کہ اے اللہ میں نے آپ ہی کے لیے روکو کیا میں آپ ہی کے ساتھ پر ایمان لایا اور آپ ہی کی میں نے فرما برداری کی میری کان اور میری آنکھیں میرا دماغ اور میری ہڈیاں اور میرے پٹھے سب جو ہیں وہ آپ کے لیے خوشو کر رہے ہیں جھک رہے ہیں یہ آپ رکو کرتے ہوئے فرماتے اور جب آپ اٹھتے رکو سے تو فرماتے اللہ مربنا الق الحمد مل السماوت و میل الودی اللہ ہمارے پروردگار آپ ہی کی ساری حمد ہے آپ ہی کے ہمدہ آسمانوں اور زمین بھر اور ان دونوں کے ان دونوں کے بیچ میں جو کچھ ہے اس, اس کے برابر اور اس کے بعد جو آپ چاہیں اس کے برابر اور جب آپ سجدہ فرماتے تو پھر فرم کہتے کہ اللہ علیہ کا سجد تو ابھی کا امن تو اللہ کا احسم تو اللہ آپ ہی کو میں نے سجدہ کیا ہے اور آپ ہی پر ایمان لایا اور آپ ہی کے میں نے میرے چہرے نے میرے منہ نے اس ذات کا سجزا کیا جس نے اس کو بنایا اور اس کی شکل دی اور اس کے لیے کان اور آخ بنائے برکت والی ہے ذات اللہ کی جو بہترین پیدا کرنے والے ہیں پھر آپ تشاہد اور سلام کے بیچ میں جو دعا مانگتے تھے وہ ہوتی تھی اللہ مَفرلی ماں قدم تو اماں اخر تو اماں اسرد تو اماں اسرفت اما اسرف تو اماں بے منی انت المقدم و الا المخلا انت اے اللہ میری مغفر فرما دیجئے جو گناہ میرے پہلے ہو چکے ہیں جو آگے ہوئے ہیں اور جو میں نے جو چھپے رہے ہیں اور جو ظاہر ہوئے ہیں اور جو بھی مجھ سے زیادتی ہوئی ہے وہ سب معاف فرما دے اور آپ جو ہیں ان میرے زیادتیوں اور گناہوں کو مجھ سے زیادہ آپ جاننے والے ہیں آپ ہی مقدم ہیں اور آپ ہی مؤخر ہے آپ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ دعا اور وہ جو ہماری کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے اللہ ظلم کثیرہ وہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے وہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں سلام سے پہلے بن حرب حدثنا عبد الرحمن ربن محدی وحدثنا إسهاق ابن إبراهيم قال أخبرنا أبو النظر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلم عن أمه المجا... الماجشون ابن أبي سلم عن الأعرج بهذا الإسناد وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استطح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهها وقال وأنا أبو المسلمين وقال وإذا رفع رأسه من الرقوع قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد قال وصوره فأحسن صوره وقال واسلم الحديث ولم مقدمۃ بين و تسرین تو اس میں مختصر ہے وہ اس میں اس بات واضح ہے کہ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں گیر کہتے پھر یہ آپ فرماتے جو شوافیہ کا مسئلہ ہے کہ میں نے اپنا رخ آ آ آ اللہ کی طرف کیا اور میں اورین فرما بردار تو مرن مسلمین یا اول مسلمین اور جب آپ, اپ رقو سے سر اٹھاتے تو فرماتے سمی اللہ عمن حمید ربن کلحم تو اللہ نے سن لیا جس میں اس کی تعریف کی ہمارے رب اور آپ ہی کی ساری حمد ہے اور اس کے بعد یہ راوی کہتے ہیں کہ یہ بھی تھا کہ وصب و رہو اور اس نے بہترین صورت بنائی اور اچھی صورت بنائی اور جب آپ سلام پھیرتے تو اس سے پہلے آپ پڑھتے ہیں اللہ محفی الما قدم جو پہلی حدیث میں آ چکی ہے صلی صل اللہ علیہ وسلم ثم فقلت يصلي بها في ركات فمضى فقلت يرقع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح على عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوز تعوز ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم خدا سم سے روایت وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلیم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے جو ہے سور بکرا شروع کر دی نماز میں اب سورہ بقرہ ڈھائی سپارے کی ہے تو میں نے کہا آپ سو آیتوں پہ رکو کریں گے جب سورہ بقرہ شروع کی ہے اتنی لمبی سورت تو ایسا لگتا ہے کہ اگر مختصر پڑھنی ہوتی تو کوئی اور سورت پڑھتے ہے لیکن سو آیتوں پہ تو آپ رکو کریں گے تو آپ آگے بڑھ گئے سو آیتیں بھی پڑھ لی آگے چل گئے تو میں نے کہا کہ شاید یہ پوری سورت جو ہے وہ ایک رکعت میں پڑھیں گے پھر آپ آگے بڑھ گئے مطلب یہ کہ سورت ختم ہو گئی اور پھر میں نے کہا کہ شاید اب اس پر رکو کریں گے لیکن آپ نے سورہ نساء شروع کر دی پھر اس کو پڑھ لیا پھر آپ نے سورہ عال عمران شروع کر دی اس کو بھی پڑھ لیا تو تین بڑی بڑی صورتیں ایک رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ سورہ عال عمران سورہ السا اس کے معنی یہ ہو گئے کہ تقریباً یوں سمجھیے کہ سوا پانچ سپارے جو ہیں وہ ایک رکت کے اندر اور پھر ابھی تو یہ قیام کی حالت ہے پھر آپ جو ہیں آپ نے رکو فرمایا اور جتنا جیسا قیام تھا ویسے رقو بھی فرمایا آپ نے تو اب آپ دیکھیں کہ کیا حالت ہو پھر آپ نے سمی اللہ علیہ حمیدہ فرمایا پھر آپ نے کبیر قیام کیا جو رکو کے قریب تھا ظاہر اس کے اندر آپ نے اس قوما کے اندر کتنی دعائیں مانگی ہوں گی اللہ کی کتنی حمد کی ہوگی پھر آپ نے سزد کیا فرمایا سبحان ربی العلیٰ اور آپ کا سجدہ آپ کے قیام کے قریب جتنی دیر قیام ہوا تو اس طرح سے آپ کی رات کی نماز ہوتی تھی حقیقت تو یہ کس کے اندر ہمت ہے تو اسی لیے تو عبد بے کامر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت بھی آپ ہی پر ختم تھی وحد دسنا عثمان ابن ابی صحیح ابو اصح ابن ابراہیم قلعہ عمان ضریر قالا عثمان قال حدثنا وائل قال قال مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی سوئن قال قیل قال وسلم حای وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ, ایان عبداللہ مراد بظاہر عبداللہ مسعود ہوں گے ہاں وہ تو ابھی رہ گئی وہ حدیث پہ جو تھی کہ اچھا وہ آپ جو پڑھ رہے تھے اس میں حصہ رہ گیا تھا سے تھوڑا سا حصہ بیچ میں چھوڑ دیا میں نے کہ آپ جو ہیں ہے فرما رہے تھے یہ نہیں کہ جلدی جلدی دادم دوڑ یہاں تک کہ جب آپ کسی آیت پر جس میں تسبیح ہے اس پر گزرتے تو آپ تسبیح پڑھتے مثلا فصب کہیں لفظ ہے تو آپ تسبیح سبحان اور سبحان ربی اللہ سبحان اللہ جب آپ کسی سوال سے گزرتے تو آپ سوال کرتے اور جب کسی تعبظ پہ گزرتے تو آپ اللہ کی پناہ چاہتے تو یہ سب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نفل نماز کے اندر تو احنفیہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ایسا کرنا درست ہے فرائض میں نہیں تو, تو بارہ یہ ہے کہ عبداللہ ابو وائل کہتے ہیں کہ عبداللہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے لمبی نماز کی یہاں تک کہ میرے برا خیال میرے دل میں آیا تو ابو وائل کہتے ہیں کہ ان سے کہا گیا کیا آپ کے کی دل ارادہ آیا تھا آپ, آپ نے کیا ارادہ کیا تھا کہ میں نے یوں ارادہ کیا تھا کہ میں بیٹھ ہی جاؤں مجھ سے نہیں کھڑا ہوا جا رہا اور میں آپ کو چھوڑ دوں صحابی اتنے جریل قدر صحابی ہیں لیکن ظاہر رہ ہے کہ رسول کی ہمت اور ایک امت کے اگر چاہے صحابی ہو ان کی ہمتوں میں کتنا بڑا فرق تو آپ تو کھڑے ہی ہیں لیکن وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے دل میں تو بڑا خیال آ کہ میں بیٹھ ہی جاؤں اور آپ کو چھوڑ دوں کھڑا رہا کھڑا رہتے ہوئے لیکن پھر کھڑے ہی رہا ہوں گے وہ حد عثمان بن وبی عیسائی بابا عیسہ قال عثمان حدثنا دسنا جریر نبی وائل عبی ون عبداللہ کالا ذکر عند رسول اللہ صلیم رجول کا رجانہ ابو عبد اللہ سے روایت کرتے مسعودی ہیں تو اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر آیا کہ جو رات کو سوتے رہ گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی تو ایسے آدمی کا ذکر آیا آپ نے فرمایا وہ ایک ایسے شخص ہے شیتان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا موت دیا یا آپ نے دونوں کان فرمایا تو ایک اس طرح کا محاورہ ہے مطلب یہ کہ یہ شیطان اس پر غالب آ گیا اسی واسطے تو ساری رات سوتا رہا صبح تک ورنہ تو یہ کہ اگر شیطان سے محفوظ رہتا تو رات کو اٹھ کر کے اللہ نماز پڑھتا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليسن عن قيرن ذوري عن, علی عن ابن حسين انه الحسن بن علي حدثه عن علی بن ابن ابي طالب ان نبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمه فقال الا تصلون فقلت رسول الله انما انفسنا بعبد الله فاذا شاء يبعثنا باثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ثم سم سمعته مد بیرون یقری بخر رہسان و یہ روایت ہے علی ابن حسین جو اپنے والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے جو صاحب جاتے ہیں حضرت علی کے اور حضرت حسین حضرت علی ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا خٹ ان کو حضرت فاطمہ کو مطلب ترقاہو کا مطلب یہ ہوا کہ رات میں ترقیترو کو مناتے ہیں اصل میں رات میں آنے کے کھٹکھٹانا نہیں بلکہ رات میں آنا تو رات میں آئے حضرت علی کے پاس حضرت فاطمہ کے پاس آپ نے فرمایا کہ تم لوگ نماز نہیں پڑھتے تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ جب چاہتے ہیں ہم کو اٹھا دیتے ہیں تو ہم اٹھ جاتے ہیں مطلب یہ جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹ گئے جب میں نے یہ کہا اور پھر میں نے سنا اور وہ پھیرے ہوئے جا رہے تھے کہ اپنی رانوں کو اس طرح مار رہے تھے اور آس فرما رہے تھے کہ انسان جو ہے اکثر جھگڑا ہی کرتا ہے یعنی جھگڑا لئے قرآن شریف و حید و قان انسان و اکثر جزلہ یعنی آرگومنٹ یہ آرگومنٹ والی بات ہوئی کہ میں نے کہا تھا کہ نماز پڑھو تو جواب مجھے یہ دیا تو اس کا مطلب یہ انسان کی حالت یہی ہے مطلب یہ کہ یہ بات آپ کو اچھی نہیں لگی اسی لیے آپ اپنی ران پہ ہاتھ مار رہے تھے تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہاں یا رسول یارسول اچھا ہم اٹھتے ہیں اور نماز ابھی پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کے بجائے ذرا سے ایک طرح کی جواب دیا تو وہ اس پر آپ نے نا گوار لیکن چونکہ نفلی عبادت کا مسئلہ ہے اس واسطے کوئی اس سے زیادہ افسوس کے اظہار کے سوا اور کچھ نہیں کیا اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی یہ محتسین کہتے ہیں کہ اصل میں تربیت کرنے والے کو بڑے کو یہ اس بات کا پر نظر رکھنی چاہیے کہ جو چھوٹے ہیں ان کے احوال کیا ہیں ان کے حالات کیا ہیں ان کی نماز روزہ ان کے اخلاق ان کے اور دین کے معاملات تقاضے وہ پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے بڑوں کی ذمہ داری ہے اسی سے مشورہ نکلا اس لیے والدین اور جو گھر،, گھر کے بڑے ہیں وہ اپنے گھر والوں پر نظر رکھیں کہ بھئی یہ نہیں ہے کہ بھائی خود تو اپنا کام کر لیں میں تو اپنی قبر میں جاؤں گا جب وہ سب کو ہر ایک, ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے یہاں تو یہ کہہ کے کہ فارغ ہو گیا لیکن کیا وہاں ما, جب وہاں کے عذاب اور سخت تکلیف ہوں گی تو وہاں بھی یہ بھی کہیں گے ٹھیک ہے میاں تم وہیں رہو عذاب بھگتتے رہو میں تو یہاں بیٹھا ہوا <متصف> کون کہے گا یہ بات اس کی یہاں ہی سے فکر ہونی چاہیے اللہ تعالی نے جب بڑا بنایا تو چھوٹوں معاملات بلکہ اس سے زیادہ پورا کرنا چاہیے عليك وإلا أصبح ابو حرضی اللہ عنہ نبی کریم صداسلم تک اس بات کو پہ پہنچاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے کسی ایک آدمی کے سر پر ایک تین گرہ لگاتا ہے جب وہ سو جاتا ہے تو ہر گرہ میں جو ہے وہ اس کو پھونک مار دیتا مطلب یہ کہ ایک لمبی رات تک وہ سوتا رہے اور یہ صورت لیکن اگر کوئی شخص جاگ گیا اور اس نے اللہ کو یاد کیا فرمایا کہ ایک گرہ کھل جاتی ہے اور جب وضو کی تو دوسری گرہ دوسری گرہ بھی کھل جاتی دو گرہیں کھل گئیں پھر اگر نماز بھی پڑھ لے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں اور صبح جب ہوتی ہے تو نہایت حساس برساس وہ ہوتا ہے ورنہ اگر ساری رات سو کے صبح کو اٹھا تو وہ خبیص النس اور بڑا یعنی دل اور نفس کے اندر خباست رہتی ہے اور کسلان اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سست اور نیستی یہ حالت اس کی ہوتی ہے حدثنا محمد بن قال حدثنا يحيى اللہ قال عن ابن, ابن عمر قال من حدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا اپنی نمازوں کو اپنے گھروں میں ادا کرو اور ان کو قبرستان نہ بناؤ تو نمازوں کو گھروں میں ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجدیں خالی کر دو مطلب یہ ہے کہ فرض نمازیں مسجد میں ہوں اور سنتیں اور نوافل جو ہیں وہ گھروں میں ہونا چاہیے آگے حدیث اور آ رہی ہے تو اس میں بات صاف ہوگی اور ولا تبورن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قبرستان میں مردے ہیں وہ کوئی نماز تھوڑی پڑھتے ہیں تو جیسے قبرستان نماز کی جگہ نہیں ہے اور نہ مردوں مردے نماز پڑھتے ہیں تو تم کرو کہ اس میں اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا ہے اور نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں گھروں میں بھی نمازیں پڑھی جانی چاہیے تو اس طرح سے گھر اللہ کی یاد خالی نہ رہیں گے حدسن عبن حدسن عبد الحاب قال اخبر ایوب الناف عبن عمر علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کال صنوف کم بس وہی حدیث ہے فرق یہ ہے کہ ایجالوب انسلاط اپنی نمازوں میں سب کچھ گھروں میں ادا کرو اور یہاں یہ کہ نمازیں اپنے گھروں میں ادا کرو تو اتنا فرق ہے آگے و حد ابو بکربیب اب ابو قریب قال قال اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی مسجد میں نماز پوری کر لے تو پھر اپنے گھر میں بھی کچھ حصہ نماز کا اس کو ادا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ اس کے گھر کی نماز کو اچھا کرنے والے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھروں کے اندر نماز پڑھنے کو بھی اچھا سمجھتے ہیں اور یہ بات سمجھنا کہ مسجدیں گھروں سے اچھی ہیں لہذا نفل اور سنتوں بھی مسجد ہی, مسجد ہی میں پڑھیں یہ حدیث نے آ بتا دیا یہ بات نہیں ہے مسجدیں فرض نماز کے واسطے ہیں تو فرض نمازوں کا تو مسجد میں پڑھنا زیادہ ثواب ہے اور گھروں کے اندر سنتوں اور نوافل کا پڑھنا زیادہ ثواب کی بات ہے اب یہ جو فقان اجازت دے دی مسجدوں میں پڑھنے کی وہ اس واسطے ہے کہ ہماری سستی اور کاہلی کو دیکھ کر کہ ہم لوگ جب مسجد سے اپنا اٹھ جائیں گے پھر کاروبار میں کاموں میں دھندوں میں اور چیزوں میں لگ جائیں گے تو وہ سنتی رہ جائے گی اچھا بھائی اس سے تو اچھا ہے کہ مسجد میں چلا پڑ ورنہ ورنت النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتوں کو مسجد میں پڑھنا نہیں ثابت ہے گھر میں آپ پڑھا کرتے تھے اسی طرح نوافل بھی سوائے ترابی کے وہ جن کے لیے مسجدیں ہیں اور باقی تو یہ جو عید اور جمع نماز باقی نماز اس میں فرص کے علاوہ نہیں ہے مسجدوں کے اندر یہ اس حدیث سے بات سن میں آئی اب جو لوگ خاص راتوں میں بھی چاہتے ہیں کہ مسجدوں میں تو مسجدوں میں اس کا کوئی تعلق نہیں اپنے گھروں میں وہ نماز پڑھنی چاہیے حدثنا بن, بن حد اللہ محمد ابن حدنا ابویسکی مسر الحی الد ابو موسیٰ عشری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا اس گھر کی مثال جس میں اللہ کی اللہ کا ذکر کیا جائے اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے ان گھروں کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ تو جتنا فرق زندہ اور مردہ انسان میں ہوتا ہے ایسے ہی فرق اس گھر کے اندر جس میں اللہ کی یاد اللہ کا ذکر کیا جائے اور وہ اس گھر کیا جائے دونوں میں جو اتنا ہی بڑا فرق ہے جتنا ایک زندہ اور مردہ انسان میں ہے تو ویسے بھی بات یہ ہے کہ اصل میں اللہ کا ذکر جو ہے یہی ایک اصل میں زندگی ہے اور ورنہ یہ کہ کیونکہ اللہ کے کی ذکر جو ہے وہ جان ہے ہر چیز کی اور جان نکل جائے تو پھر وہ تمزہ ہوگا حدثنا سعید ان قال حدثنا یاقوب و ابن عبد الرحمن عن سحیر نبی عن ابی ان رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ابو ابوحر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو تم قبرستان مت بناؤ مطلب یہی ہے کہ بالکل وہاں خاموشی اللہ کی یاد نہیں قرآن شریف کی تلاوت نہیں ذکر نہیں نفل نماز نہیں یہ تو قبرستان بن گیا اور آپ نے فرمایا ان الشیطان ينفر من منٹ بے قلدی ٹکڑوں سورت البقرا شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر کے اندر سورت البقرا پڑھی جا رہی ہے اس کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ سورت البقرہ کی کچھ ہے اور بہرحال اس کے فضائل تو ہیں حدیث کے اندر سورہ بقرہ اور صورت آل عمران کے بڑی فضیلہ زہرابین کہا گیا ان کو لیکن اس سے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صورت البقرہ لمبی صورت ہے تو جب یہ صورت پڑھی جائے یہ تو قرآن شریف اور صورتیں بھی پڑھی جائیں گی تو شیطان اس گھروں سے بھاگتا ہے ان گھروں سے بھاگتا ہے جس میں قرآن شریف پڑھا جائے یا خاص طور سے صورت البخا ہے اب یہ جو یہ ہے کہ مسلمان یہ کرتے ہیں کہ صاحب اب جب گھر کوئی نیا لیا تو اپنا پانچ سات دس بیس آدمیوں کو رشتے کو دوستوں کو بلایا کہ بھائی چلو بھائی گھر کی اوپننگ کر رہے قرآن شریف پڑھ لو اب اس سے کوئی بری بات نہیں مگر یہ ظاہر ہے کہ وہ مقصد حدیث کا کہاں پورا ہوا حدیث کا مقصد یہ کب ہے کہ جب ایک دفعہ سب کو اکٹھا کر کے پڑھ لو اس کے بعد چھٹی ہو گئی پھر جا کے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں گیا گھر میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا یہ سب باتیں جو ہیں یہ خود لوگوں نے اپنے طور پر بنا لی ہیں حدیث کا منشا تو یہ تھا کہ اگر آباد ہو اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے وہاں کوئی دن خالی نہ جائے جس میں اللہ کی یاد نہ ہوتی ہو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آگے بھی کچھ اس طرح کا مضمون آ رہا ہوگا جس سے میں نے کہا کہ دن اور رات کا اللہ کی یاد ہو حدثنا محمد بن المسن قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا حدسنا عبداللہ بن العید قال حدثنا سالم ابو ابن مولا عمر ابن عبید اللہ عن بسر ابن سعید زید ابن ثابت احتجا رسول الله, الله سلسل حجيرتاً بخصفة أو حسير فخلج رسول الله, الله سلسل يصلي فيها قال فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بسلاتيه قال ثم جاءوا ليلة فهضرو وأبطى رسول الله, الله سلسل عنهم قال فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخلج إليهم رسول الله, الله سلسل مغضبا فقال لهم رسول الله, الله سلسل ما زال بكم سنی اکم حتن تن سی تبو اور ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلیم اللہ نے ایک ایک حجرہ, بنایا حجرہ جو ہے یہ حجرہ یا ہے حجر یا ہجرو کے معنی آتے ہیں روکنے کے حجر, حجر اور حجر روکنے کے ہیں تو حجرہ کو حجرہ بھی اسی واسطے کہتے ہیں کہ بھئی وہ رکا رکاوٹ بن گئی اس کا ایک بہت ہی محدود جگہ ہے مختصر اور اس کا دروازہ ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ حجرہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ چاروں طرف سے اس کو رکاوٹ اس میں کھڑی کر دی دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں یہ اس لیے اس کو حجرہ بولتے ہیں اس کو انگلش میں روم کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہجرا جیسے بنایا کن چیزوں کس سے کھجور کی پتیوں یا چٹائی سے چٹائی بھی کھجور کی ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور اس میں آپ نے نماز پڑھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسجد کے اندر جو یہ آپ نے بنایا ہجرا دراصل اعتکاف آپ کرنا کیا ہوگا کا اعتکاف کے لیے اس طرح کی صورت ثابت ہے کہ موتکب جو ہے اپنے لیے ایک جگہ گھیر لے مسجد میں اس طرح کے دوسرے عبادت کرنے والوں کی عبادت میں خلل نہ پڑے اور وہ یکسوئی کے ساتھ اس میں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر تلاوت اور اسی طرح سے اپنے سارے معمولات جو بھی ہیں وہ اس اپنی اس محدود لمیٹڈ جگہ میں غریبی جگہ میں کرتا رہے گا تو یہ رسول اللہ صلی سرآسلم نے بھی ایسا کیا آپ اس میں نماز پڑھتے رہے تو لوگوں نے آپ کی پیروی کی لوگ جب نماز پڑھتے تو لوگ بھی آپ آ کر کے آپ کی اقتدا میں نماز پڑھتے وہ جا سل بسراتی کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگے پھر ایک رات سب لوگ اکٹھے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ عصلم نے پیر کی اور نماز نہیں پڑھی تو یہاں تک کہ آپ نہیں نکلے لوگوں کی آوازیں جو ہیں وہ ہوتا نا فیخا ہوا کرتی جب لوگ کھٹے ہو جائیں تو وہاں جو ہے آوازیں اونچے ہونے لگی اور یہاں تک کہ انہوں نے جیسا وہ عرب کا سادہ ایک اس کا وہ رہا ہوگا کہ بھئی اب آواز تو نہیں دے سکتے لیکن شاید سو رہے ہوں گے اٹھ جائیں گے جو بھی ہے دروازے پر ہلکی چھوٹی چھوٹی کنکری مسیح سے اٹھا کے مارنے لگے اس طرح سے آپ اٹھ جائیں گے تو نماز پڑھ لیں گے اور ہم بھی آپ کے افتتاح میں نماز پڑھ لیں گے دراصل وہ نماز کا شوق تھا کو کہ رسول اللہ صلی اللہ صلیٰس کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے غصے کی حالت میں اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری جو یہ صورت ہے اگر یہی رسیب یہی جو ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں مجھے پتہ ہے جو کچھ کر رہے ہو مجھے یہ خیال ہوا کہ تمہارے اوپر یہ فرغ نہ ہو جائے نماز اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں جا کر نماز پڑھو اس لیے کہ آدمی کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے سوائے فرض نماز کے اللہ فلاطن مقتوبہ اس لیے تم کائے مسجد میں آ کر روز اکٹھے ہو جاتے تو یہ آپ نے فرمایا تو اس سے بات صاف ہو گئی کہ نوافل کے واسطے مسجد میں آنے کا اہتمام صحابہ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے منع فرما دیا حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بعض قال حدثنا وهب قال حدثنا موسى بن عقبه قال سمعت ابن النظر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجره في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى استمع الي الناس فذكر نحوا وزاد في ولو كتب عليكم ما قمتم به ف زيد بن ثابت جو رضي الله عنه کی حدیث جو پہلے ان, انہی کی یہ حدیث دوسری ہے اور اس میں یہ کہ آپ نے مسجد کے اندر حجرہ بنایا جبکہ وہاں لفظ نہیں تھا مگر میں نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسجد میں آپ نے حجرہ بنایا تو اس حدیث کے اندر صاف ہو گیا اور حسیر چٹائی کا ایک حجرا سا بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ راتیں نماز پڑھی یہاں تک کہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور آگے کی بات جو پہلے حدیث میں آئی وہ وہ ذکر اس میں ہے اس حدیث میں وزاد افیس اس میں اضافہ یہ ہے کہ لو قطب علیہ محکم تم بھی آپ نے جو فرمایا تھا کہ یہی سہولت رہی تو کہیں تم پر نماز نہ فرض کر دی جائے یہ نماز بھی رات کی نفل جو ہے اور اس میں یہ ہے کہ اگر وہ فرض کر دی جائے گی تو تم اس کو پھر ادا نہ کر سکو گے یعنی مشقت ہوگی آگے چل کر کے صحابہ کے اندر تو وہ جذبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی کا لیکن جب اب ہمارے جیسے زمانہ آیا گم سے تو فرض نماز ہی بھاری ہوتی تو اگر وہ ایک چھٹی نماز اور فرض ہو جاتی تو کیا ہوتا اس لیے آپ نے یہ رعایت فرمائی کہ جو فرض ہو گئی ہو گئی اب اور زیادہ وہ شوق مت شوق کا حسار مت کرو ہاں اپنے گھروں میں پڑھ لو اس کے یہ مانا نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں وہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ صاحب کون سی نماز فرض ہونی چاہیے صحابہ کے شوق کو دیکھ کر اللہ میں فرض کر دیں گے بلکہ یہ معنی بھی تو ہو سکتے ہیں کہ بھئی جب تمہاری اس پابندی کو دیکھیں گے مسجد میں آ کر اس نماز کے پڑھنے میں آگے چل کر کے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ نماز فرض ہو گئی اور پھر ان سے ادا کرنا مشکل ہوگا یہ ہے مطلب حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا عبدالوهاب عن السقفی قال حدثنا عباد الله عن سيد بن نبي سيد نبي سلم عن عائشة أنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير وكان يحجره من النيل فيصلي فيه فجعل الناس يصلون بصلاته ويفسطه بالنهاب فساب ذلك ليلة فقال يا الناس عليكم من الآمال ما تطوقون فإن الله لا يمله حتى تمله وإن أحب الآمال إلى الله ما دفم عليه وہ ان قل و کان آل محمد اللہ اللہ جیسا بنا لیتے تھے اور اس میں نماز پڑھتے تھے تو لوگ جو ہیں وہ بھی آپ جو نماز پڑھتے لوگوں نے بھی آ کر نماز پڑھنا شروع کیا وہ ستو بن اور اسی چٹائی کو دن میں بچھا لیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ جو ہیں ایک رات سب کے سب اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا اے لوگ تم اتنے ہی عمل کی کرو کہ جس کی تم طاقت رکھتے ہو کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی تم اس وقت تک جو ہے ان کو عاج نہیں کر سکتے تم ہی عاج ہو جاؤ گے اللہ کو تم کتنا عبادت کرو گے کہ اللہ کہ بس بس بس بس ہاں تم ہی تھک جاؤ گے اللہ تھوڑی تھکیں گے اور آپ نے فرمایا کہ بہترین عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کی پابندی کی جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو یہ تھوڑا ہی کو نہ ہو کا مطلب یہ نہیں کہ فرق نمازوں میں بھی کمی کر دی جائے وہ تو فرق حقیقی ہے جو زائد عبادتیں ہیں تلاوت قرآن ہے تسبیح ہے نفل نماز ہے جتنی بھی زائد عبادتیں ہوں گی تو اس میں مقدار کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس میں اخلاص کو دیکھتے ہیں اور پابندی کو تو تھوڑا ہی کیوں عمل ہو پابندی اس پر ہونی چاہیے آج زیادہ کر لیا کل کو تھک کے وہ بھی چھوڑ دیا تو کوئی فائدہ نہیں اور اسی لیے عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی حالت یہ تھی کہ جب وہ کوئی عمل کرتے تو بس اسی پر اس, اس, اس کو اس پر قائم رہتے اسبطو کا مطلب یہ ہمیشہ اس عمل کو کرتے رہتے تھے آپ کے گھر والوں کا طریقہ تھا تو اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ بہترین عمل وہی ہے جس پر پابندی کی جائے حدثنا محمد اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے آپ نے فرمایا جس پر پابندی کی جائے اگرچہ وہ تھوڑا کیوں نہ ہو حدسنا ظہیر ابن حر و ابن ابراہیم قال ظہیر حدسنا جریر ان منصور ابراہیم ان القمہ قال سال تو المؤمنین کالا قال تو یا ام المؤمنین كان عمل رسول اللہ میں نے ام المؤمنین عائش رضی اللہ سے پوچھا میں نے کہا اے ام المؤمنین رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا کیا آپ کچھ دنوں میں کوئی خاص عمل کیا کرتے تھے تو مثلاً یہ کہ پرانے دل میں کوئی خاص عمل ہے جو دوسرے دنوں میں نہیں ہو رہا ہے ایسا تو خاص دنوں کے اندر کوئی خاص عمل آپ فرماتے کرتے تھے تو عائشہ نے کہا کہ نہیں بلکہ آپ کا عمل جو ہو تھا وہی تھا جس پر اللہ اللہ بارک بارک بلکہ آپ کا عمل یہ تھا کہ ہمیشہ جو وہی عمل کرتے ہر دن جو, جو بھی عمل ہوتا تھا وہ ہر دن ہی ہوا کرتا تھا یعنی خاص دنوں کے اندر کوئی خاص عمل ہے اور کیونکہ آپ زیادہ عمل کرتے تھے اس لیے عائشہ نے یہ بات بھی فرما دی کہ تم میں سے کون ہے جو ان عمال کی طاقت رکھتا ہو جس کی طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی مطلب یہ ہے کہ اب یہ بھی مت کرو کہ تم اب یہ سوچو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی عبادتیں کیا کرتے تھے تم بھی وہ کرو بات تو اچھی ہے مگر یہ کہ طاقت کی تو چاہیے نا اتنے عمل کرنے کے واسطے تو وہ کہاں سے آئے گی کسی میں طاقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی ایک تو وہ جذبہ پھر وہ یہ کہ پیغمبرانہ طاقت قوت جو اللہ کی طرف سے روحانی ملتی اصل تو روح کے اندر طاقت ہے جسم تو اس کا تابع ہے تو پیغمبروں کی روحوں میں کتنی طاقت نہیں ہوتی اس لیے ان کی نقش قدم پر چلنا ہوگا لیکن ان کے مثل ان کے جیسا تو نہیں ہو سکتے قال وكانت عائشة اذا عاملت العمل لذیمت هو ہو عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے کہ جو جس پر پابندی کی جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہو اور کہ قاسم علم محمد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب کوئی کام کیا کرتی تھی اس پر پابندی کرتی تھی پھر وہ ہمیشہ وہ کام کیا کرتی تھی تو یہ ہے وہ طریقہ جو شریعت نے بتلایا ہے ابنیہ دوسری صنعت وحدس ابن حرب قال حدثنا اسماعیل ان عبد العزیز عن صحیح قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسد و حابل المدود البینساری فطرت امثقی سقال او حدیث زحیر حضرت انس اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے آپ نے ایک رسی جو ہے بندی بھی دیکھی دو پلر جو تھے دو ستون ان کے بیچ میں ایک رسی بندی ہوئی دیکھی تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے تو صحابہ نے کہا یہ حضرت زینب کی رسی ہے اور وہ نماز پڑھتی ہیں تو جب ان کو سستی آتی ہے یا وہ تھکنے لگتی ہیں تو اس رسی کو پکڑ لیتی تو آپ نے فرمایا کھول دو اس کو رسی کو کھولوانا کھولنے کا حکم دیا اور آپ نے فرمایا تم میں سے آدمی اس اتنی ہی نماز پڑھے جتنی نماز تازگی کے ساتھ پڑھی جائے فرش ہو کر کے کیونکہ جب وہ سست ہو جائے یا وہ تھک جائے تو پھر بیٹھ جانا چاہیے اس کو لٹک کر کے اور ٹیک لگا کر کھڑے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں یہ آپ نے اس سے روکا تو یہ دین نہیں ہے یہ تو دوسرے مذاہب میں تھا کہ جتنا اپنے کو تکلیف میں ڈالو اتنا ہی جو ہے وہ سمجھتے کہ ہاں یہ اس سے اللہ راضی ہوں گے ایسا نہیں ہے اللہ کو کون تھکائے گا اس واسطے جتنی طاقت ہو بدن کے اندر جتنا تازگی ہو نفل عبادتیں اس کے حساب سے کی جائے تھک جائے اور یا وہ تو پھر اس کام کو اتنا ہی रोज किया روز کیا جا سکتا ہے کیوں اتنا کیا جائے کہ آج کر رہے ہیں کل کو بیمار پڑ گئے پاس تھے ادھر سے آ کے گئی میں نے کہا کہ یہ ہولا آ... رسول آسم سے, سے کہتی کہ میں نے کہا کہ یہ ہولا بن طویت ہیں لوگوں کا خیال کہنا یہ ہے ان کے بارے میں کہ یہ رات کو سوتی نہیں نہیں سونے کا مطلب کیا ہوا یہ تھوڑی کو بیماری سے نہیں آتی. مراد یہ تھا کہ یہ ساری رات عبادت کرتی تو رات کو سوتی ہی نہیں بالکل لوگ ایسا ان کے بارے میں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو سوتی ہی نہیں تو فرمایا کہ اتنا عمل کرو جس کی طاقت تم میں ہو بخدا اللہ نہیں اگتا یہاں تک کہ تم ہی اگتا جا مطلب یہ ہے کہ اسلام دین لوگوں کو مشقت میں ڈالنے کے واقع چھوڑ گیا سور طاہا نے فرمایا بسم اللہ رحمٰن الرحیم طاہا مانزن علی کل قرآن تشکا تو یہ ہم نے قرآن اس سے تھوڑی اتھارا کہ آپ کو مشقت میں ڈالے اد ادین یا اسی طرح سے فتق اللہ مستم اللہ سے اپنی طاقت بھر ڈرو لا یکلف اللّہ نفسن اللہ وسٰ اللہ طاقت سے زیادہ با, چیزوں کی تکلیف نہیں دیتے تو اللہ کا معاملہ جب بندوں کے ساتھ ہی ہے تو بندے کیوں اپنی اس حد سے آگے جائیں پوری رات اللہ نے رات جب سونے کے لیے بنائی ہے اور وہ سونا ایک ضرورت ہے زندگی کا اور رات ایک نعمت ہے اللہ کی تو لہٰذا سونا چاہیے ہاں وہ ہر چیز کی ایک حد ہے کہ یہ کہ بس سوتے رہے نہ عیشا کا پتہ نہ فجر کا پتہ وہ غلط ہے لیکن یہ کہ بالکل سونا یہ بھی غلط نہ سونا یہ بھی غلط ہی ہوگا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ انسان اس کے ساتھ زندگی گزار سکے قال دخل علی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم وعندی فقالت من هذه روایت کرتے ہیں یہ حشام ابن عربہ ہوں گئے ہاں اشام ابن عربی ہی ہیں کیونکہ اخبارانی ابھی انا عائشہ کہ مجھ سے میرے والد نے حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہوئے بتلایا تو اشام ابن اور پہلی حدیث جو ہے وہ عروبا ابن زبیر کی ہے ابن صحاب اس کے راوی ہیں اور یہاں یہ ابن سعید اشام سے لے رہے ہیں اور اشام جو ہیں بیٹے ہیں عروبا کے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے حضرت عائشہ سے یہ روایت بیان کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے پاس تشریف اور میرے پاس ایک عورت تھی تو آپ نے فرمایا یہ کون ہے میں نے کہا یہ ایک عورت ہے جو سوتی نہیں ہے نماز پڑھتی تو وہاں پہلی حدیث میں نماز پڑھتی کا لفظ نہیں تھا میں نے بتلایا تھا کہ بھائی سونے نماز کے لیے اس حدیث نے صاف کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے ذمے اتنا عمل ہے جس کی تم طاقت رکھتے ہو بخدا اللہ مل ملو مل کے مانب یہی ہے اختانا جس کو کہتے ہیں اللہ نہیں اگتا یہاں تک کہ تم اگتا جاؤ اور دین سب سے اچھا وہی ہے کہ جس پر پابندی کی جائے پابندی کرے دین والا تو پابندی جو ہوگی وہ اتنے عمل کی ہوگی جس کی طاقت ہے طاقت سے زیادہ کوئی عمل کرے گا ایک دن کرے گا دوسرے دن چھٹی تو اس سے بتایا وحدثنا قطيبة بن سعيد واللوز له عن مالك ابن أنس عن هشام من أربع نبيه عن آئشة من النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعسى أهدكم في الصلاة فليرقت حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو نعس لعن له يذهب ويستغفر فيسبو نفسه عائشة رضي الله عنها نبي, نبي كاريم صلى الله عليه وسلم فرماية تم میں سے جب کسی شخص کو نماز میں اونگ آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ لے جائے آرام کرے یہاں تک کہ نیند چلی جائے مطلب یہ کہ وہ بھر گئی نیند نیند کا اثر غلبہ ختم ہو گیا کیونکہ تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اس حالت میں اسے اونگ رہا ہے وہ تو, تو ہو سکتا ہے کہ وہ مغفرت کرنا چاہتا ہو لیکن وہ اپنے آپ کو گالی دے رہا ہوں جب نیند میں آدمی کو پتہ ہی نہیں کیا منہ سے نکل رہا ہے تو کرنا تھا کچھ اور ہو گیا کچھ اور بولنا تھا کچھ اور منہ سے نکل گیا الفاظ دوسرے تو یہ نماز میں اس طرح کی صورت نہیں ہونی چاہیے اس بات سے اگر نیند آ رہی تھوڑا سو جاؤ اور جب نیند ختم ہو جائے سو تو اٹھ کر کے نماز پڑھ لیتا تو اتنی سہولت بتائی ہوا ہے حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن مام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يذري ما يقول فليستضع فمام بن منبه يا ابو راره ك مشہور شاگردوں میں ہیں اور ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ پچھلے کتابوں کے بھی عالم تھے ماہر تھے تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو رحر رضی اللہ عنہ نے بہت سی حدیثیں مجھے بتلائیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص رات میں کھڑا ہو یعنی نماز پڑھنے کے لیے تو قیام اللیل اور قرآن شریف جو ہے وہ اس کی زبان پر جس کو کہنا تھے حق لانا کہ وہ جو ہے پورے طور پر الفاظ ادانی ہو رہے جب ایسی صورت ہو تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کیا کہہ رہا ہے اس, اس کو چاہیے کہ ایسی حالت میں وہ لیٹ جائے نیند کا اثر اور خمار چلا جائے تو پھر کھڑا ہوگا نماز پڑھے مطلب یہ ہے قرآن شریف سے ہی ادانی ہو رہا ہے تو کیا پڑھے گا نماز ابن نمیر قال نبی صلی اللہ وسجد النبي عائشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی مسجد میں قراعت کو سنا قرآن شریف پڑھنے کو نماز میں پڑھ رہے ہوں گے زور سے آواز سے آپ نے فرمایا اللہ اِس پر فرمایا مجھے ایک آیت یاد دلا دی جو میں بھلا دیا گیا تھا مطلب یہ وہ آیت اس ذہن میں نہیں تھی لیکن اس کے پڑھنے سے مجھے یاد آ گئی اور حافظ کی یہ بات ہے اسی واضح نبی بھی ایک انسان ہے تو اسی لیے تو عورت جبریل ہر رمضان میں آ کر کے دور کیا کرتے تھے اور آخر میں آخر سال جو تھا اس میں دو دور کیے معلوم ہوا کہ ایک طریقہ جو ہے وہ یاد کرنے کا اور یاد رکھنے کا وہ یہی ہے کہ دوسرے سے سننا دوسرے کو سنانا تو یہ ہے یحیاب کہ یہ بھول کا ذکر آیا کہ بھول جائے تو اس کا علاج کیا ہے وہ اس حدیث میں آ رہا ہے عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا قرآن والی کی مثال ایسی ہے جیسے بندھا بونٹ ہوتا ہے قال رسی کو کہتے ہیں تو اونٹ کو جب باندھا جاتا ہے تو وہ اس کا ایک ایک پیر اٹھا کر کے اور اسے باندھتے ہیں اور تین پیر اس سے کھلے ہی رہیں گے اس کو اونٹ کو باندھنے کا یہی طریقہ ہے گائے اور بھینس کی طرح نہیں باندھتے اسے گلے میں رسی لے کے کہیں باندھ دیا جائے اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنا وہ اگر گھر کے باہر بھی چھوڑ دی جائے تو ایک پاؤں اس کا بندھا ہوا ہے تین پاؤں کھلے رہے ہیں جس کو موقع مو کہتے ہیں تو فرمایا کہ قرآن والے کی یعنی قرآن والے سے برا وہ آدمی جو جس نے قرآن شریف یاد کیا ہے وہ قرآن والا ہو گیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے بندھا بندھاوا اونٹ کہ اگر اس کو با باندھ کے رکھا تو تو اس کو, کو رو کے رکھے گا وہ مطلب یہ روکا رہے گا اور اگر اس کو چھوڑ دیا اس کا, اس کا جو رسی جو باندھی تھی وہ چھو دی چلا جائے گی وہ تھوڑی ٹھہرے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن شریف کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرنا ہے کہ اگر اس کو پڑھتا رہے گا یہ ہے باندھنا اس کا تو پڑھتا رہے گا قرآن شریف روکا رہے گا اور اگر پڑھنا اس کا چھوڑ دیا ر... آ... ریویژن تو وہ قرآن چل جائے گا جیسے اونٹ چلے چل گا مثال دے کر سمجھایا آپ نے تو یہ علاج ہے کہ بھولنے سے بچنا ہے تو قرآن شریف کو پڑھتے رہنا چاہیے جو جنہوں نے حفظ کیا قرآن شریف یہی اس کا طریقہ محمد بن قال حدثنا انس ابن حد ابن عمر نبی السلم حدیث مالک وزاد حدیث وہ صاحب القرآنِ فکر ذکر یقم بھی نسیح ہو تو یہاں اس میں جو اس حدیث کے اندر ایک اضافہ جو تھا وہ دوسری سند کے ساتھ جو حدیث آئی ہے مصاحب عقبہ کی سند میں اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے یوں بھی فرمایا تھا کہ قرآن والا جب کھڑا ہو اور رات کو اور دن کو اس کو پڑھے قرآن شریف کو یعنی نماز میں پڑھتا رہے سب سے بہتر صورت تو وہی ہے تو وہ اس کو یاد رکھے گا اور اگر نہیں کھڑا ہوگا اس کو قرآن شریف کو پڑھنے کے لیے تو بھول جائے گا حدیر ابن حرب عثمان ابن ابی صحیح اباخ ابن ابراہیم قالق اخبر حد یا قرآن میں ابو وائل عبداللہ سے روایت کرتے عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بری بات ہے کہ ان لوگوں میں سے کوئی شخص یوں کہے کسی سے کہ میں نے فلا فلا فلاں فلا جو ہے میں نے بھلا دی ہے تو فرمایا کہ یہ نہیں بلکہ وہ خود بھلا دیا گیا اس آیت سے تو مطلب ادب سکھلایا قرآن کے تعلق سے بولنے کا ادب کیا ہے یہ نہ کہا کہ میں قرآن بھول گیا بے ادبی کی بات ہے یوں کہنا صحیح میں بھلا دیا گیا آپ نے فرمایا کہ قرآن کو یاد رکھنے کی کوشش کرو اس لیے کہ وہ لوگوں کے سینوں سے نکل جانے میں ان جانوروں سے زیادہ تیز ہے زیادہ سخت ہے کہ جو جن کو باندھ کے رکھا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ جیسے جانور سوپ کے بھاگتے ہیں اسی طرح قرآن بھی نکل جائے کوئی ہمارا محتاج تھوڑا ہی اس لیے اگر یاد رکھنا ہے تو یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کو پہنچتے رہنا چاہیے آگے حدیث یہی مضمون ہے ابو رحیر رضی اللہ نے اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا پہنچاتے کا مطلب یہ ہے کہ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تو یہ حبو رحرا کی خود اپنی اپنا فرمانا نہیں بلکہ مرفوع حدیث ہو جاتی ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے کسی چیز کا حکم اس طرح نہیں دیا یا اجازت نہیں دی جس طرح نبی کو اس بات کا حکم دیا ہے اور وہ کیا ہے خسن سعود اچھی آواز کہ قرآن کے ساتھ اس کو گنگنائے اچھی آواز کا استعمال کرے قرآن شریف کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھے یہ مطلب ہوا تو مطلب یہ کہ آ, قرآن شریف پڑھنا بے دھنگے طریقے پر تو دوسرا آدمی جو ہے وہ اس کے آ, وہ, اس کا دلی نہیں لگ رہا سننے کے اندر بلکہ وہ اگتا رہا ہے تو جب انسان اگتا گا تو پھر کون آخر اس, اس قرآن کی طرف سننے کی طرف راغب ہوگا اور اللہ میاں کو یہ قرآن شریف پڑھنا کیسے اچھا لگے گا اس لیے آواز جب اللہ کی ایک نعمت ہے تو اچھے آواز کے ساتھ پڑھنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل لگا کر کے اہتمام کے ساتھ قرآن شریف کو پڑھ رہا ہے تو جب اچھی آواز سے پڑھے گا تو پڑھنے والے کو بھی لطف سننے والے کو بھی لطف اللہ میاں بھی اس کو پسند کریں گے لیکن یہ کہ یہ نہ ہو کہ باقی گانا بجانا ہی ہو رہا باقا ہے باقاعدہ قرآن شریف کے ساتھ مطلب آواز اچھی ہونا ہے لیکن یہ نہیں ہو کہ میوزک کے جو اصول اور قاعدے ہیں اس کی پابندی ہو رہی تجویز کی کوئی رعایت نہیں یا مثال کے طور پر قرآن شریف تو عربی میں کوئی اس کو ہندی اور سنسکرت والی میوزک میں پڑھنا شروع کر دے اس سے کیا تعلق قرآن شریف عربی میں تو عربی لہجے جو ہیں وہ پڑھے جائیں لیکن تجویز کی پابندی کے ساتھ یہ ہے رسول اللہ صلاح معذین اللہ علیہ ماضی البین حسن الصعۃ تغن قرآن یہ وہی بات ہے لیکن صرف یہاں اس میں یہ لفظ ہے کا کہ قرآن شریف کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا اور آواز کو جس سے بلند آواز بلند کر کے تو یہ بھی نہیں کہ پھر دوسروں کا سونا اور بات کرنا ہی مشکل میں ہو جائے مطلب یہ کہ ایسی صورت ہو کہ دوسروں کے آرام میں یا کام میں خلل نہ ہو تو آواز کے ساتھ اتنا پڑھنا کیونکہ آواز جب حسن و اچھی آواز تو جب نکالے گا تبھی تو ہوگی آہستہ پڑھنے میں اچھی اور بری آواز ہو کیا تعلق ابن قال قال اپنے والد اس نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم بن آل بن نے فرمایا عبداللہ ابن قیص یا ابو موسا مطلب یہ کہ رابی کو اس میں شک ہو گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان کو کے مضامین میں سے مزمار دیا گیا اصل تو مزمار تو کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا ساز ناجا یہ ہے مزمار جیسے وہ بربت ہوتا ہے یا سارنگی ہوتی ہے یا جو بھی اس کو مزمار کہتے ہیں آل داؤد سے مراد داؤد علیہ السلام ہی ہے داود علیہ السلط کا کی جو داود جو ان پر جو زبور اتری تھی تو وہ زبور کی جو تلاوت کیا کرتے تھے ایسی نہایت خوبصورت آواز کے ساتھ کہ ہر چیز چلتی بھی رک جائے تو ان کی خوش آوازی جو ہے وہ مشہور ہے یہاں مراد یہ ہے کہ ابو شری کو یہ جو یعنی مطلب یہ ہے کہ خوش آواز دی گئی ہے یہ ایسی جیسے علی علیہ السلام کو دی گئی تھی کہ جب قرآن شریف پڑھتے ہیں بمو سا شریف تو بڑا اچھا لگتا ہے ایک موقع پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ہاں تو آگے تو میں نے کہا کہ اصل تو ساس بازے کو کہتے ہیں لیکن یہاں ساس باجا مراد نہیں ہے مراد اس آواز ہے آواز کسی کی ایسی ہوتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں سارنیاں بج رہی ہیں وہ خوبصورت رسول اللہ ولبار تو ابو موس رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھ لیتے مجھے میں سن رہا تھا تمہیں تمہاری اقرات کو رات میں تو مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے دوسرے دن فرمایا اگر تم قرآن شریف پڑھ رہے تھے میں نے رات سنا تھا تمہارے پڑھنے کو تو آپ رک گئے تھے ان کے قرآن شریف سننے کے لیے اور فرمایا کہ تمہیں عل داؤت کے مضامین میں سے مزمار دیا گیا ہے تو تعریف کی آپ نے ان کی وحدثنا أبو بكر بن ابي صيب قال حدثنا عبد الله بن ادريس ووقيع نسب عن معاوية بن قره قال سمعت عبد الله بن مغفر المزني يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سوره, سورة الفتح على راحلته فرجاع في قراءته فرجع في قراءته قال معاويه لولا اني أخاف أن يستمع علي الناس مسئلہ چل تھا کہ قرآن شریف, کو تغنی, قرآن شریف کے ساتھ تغنی کرنا یعنی اچھی آواز اثر میں تغنی کے معنی گنگنانا جس کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن شریف کو لہجوں کے ساتھ اچھی آواز کے ساتھ کہنا تو یہ آپ نے یہ حدیث میں حدیثیں گزر چکی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا حکم دیا کہ قرآن شریف کو اچھی آواز کے ساتھ گنگنا کر پڑھنا تو اور یہ خصوصیت قرآن شریف کی یہ بھی عجیب بات کہ قرآن شریف پویم اور یہ پوئٹری تو ہے نہیں لیکن جس کو گن گا کر کے پڑھا جائے گنگنا کر پڑھا جائے لہجوں کے ساتھ پڑھا جائے کہنے کو تو یہ نثر ہے نظم نہیں ہے تو دنیا کی اور کوئی کتاب بھی جو نثر میں ہو اس کو گنگنا کر نہیں پڑھا جا سکتا اگر پڑھیں گے تو سننے والوں کو بھی اچھا نہیں لگے گا اور وہ مزہ ہی ختم ہو جائے گا اس کا خود آسمان سے اتری ہوئی اور کتابیں بھی جیسے تورات ہے یا انجیل ہے ان کو بھی کسی نے گنگنا کر نہیں پڑھا زیادہ سے زیادہ زبور کے بارے میں تو ہے کہ حضرت داود علیہ السلاط والسلام جو ہیں وہ بڑی خوش آوازی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اب یہ وہ زبور ہی ہے جس کو آپ پڑھتے تھے یا کوئی اور چیز ہے یہ ہمارے زخیر اسلامی ذخیرے میں تو کوئی اصلاحیت نہیں ہے لیکن اگر زبور کا جو نسخہ بائبل میں ہے شامل اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں وہ یہ کہتے تو ہیں کہ صاحب یہ داود نے اور فلاں نے اس کو مزمار پر پڑھا اور خوش آبادی کے ساتھ اور گانے کی طرح اس کو فن چیز کو اس طرح پڑھا اور اس میں وہ دعائیں ہیں حمد ہیں اللہ سبحانہ و کی دیکھا جائے تو اصل میں زبور ہے ہی حمد اور دعائیں پر مشتمل کوئی احکام کی کتاب نہیں ہے تو اس لیے وہ زبور کو پڑھا گیا لیکن اور کوئی کتاب نہیں یہ اور پھر وہ تو اس میں پوئمس ہیں لیکن یہ قرآن شریف کا کمال یہ ہے کہ اس میں نہ پوئمس ہیں لیکن اس کے باوجود اس کو خوش آبادی کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی دیا گیا اور پڑھا جاتا ہے تو اچھا ہی لگتا ہے تو یہی روایت جو میں نے ابھی پڑھی اس میں یہ ہے کہ عبداللہ معاوی بن قرہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مغفل مضنی سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح والے سال میں آپ تشریف لے جا رہے تھے مطلب کیا ہے کہ یہ فتح مکہ کا سفر تھا سفر کے دوران آپ نے سورہ الفتح پڑھی انتحا لگ فتح مبینہ یہ سورت اگرچہ اتری تھی دو سال ڈھائی سال پہلے جب آپ ہودیبیا سے واپس تشریف لا رہے تھے اور جو ایگریمنٹ ہوا تھا جس کو تمام صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں مسلمانوں کی تو بڑی شکست ہوئی ہے اور بڑی توہین ہوئی ہے یہ کیسے آخر ایگریمنٹ ہوا لیکن واپسی میں سورت اتری کا ان نافت نہ لگفت ہم ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی تو اس وقت بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا خیر قرآن شریف کا صورت اتر گئی ایمان لانے والے ایمان لے آئے صحابہ کا تو یہ تھا لیکن جو چیز مشاہدے میں نہیں ہے اب اس کو کیسے کہا جائے کہ بھائی اس کو فتح کہا گیا ہے فتح مکہ ہوا تو اب پتا چلا اوہو واقعی ڈھائی سال ہی گزرے گا تو فتح ہو گئی اس لیے آپ سورت الفتح کی تلاوت کما رہے تھے آپ اپنی سواری کے اوپر تھے تو آپ اپنی قرآن میں ترجیح کر رہے تھے ترجیح اصل میں کہتے ہیں ایسی آواز کو جو اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے یہ ہے ترجیح جیسے آپ نے قاریوں کو اوپر ہوئے سنا ہوگا کہ آواز جو اوپر نیچے ہو رہی ہے اس کو ترجیح کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شراعت میں ترجیح کر رہے تھے معاویہ نے کا کہنا یہ ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ